أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ارحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ کم رَقِيبًا سر نسا مدنی سورت ہے نمبر ہے نائنٹی ٹو سور ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے نزولاً بہانوے سور ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں چوتھی صورت ہے قرآن کریم کی سور آل عمران کے بعد ماقبل کے ساتھ اس کا اس صورت کا ربط بہت سی وجوہات کی بنا پر ہے ان میں سے ایک سور فاتحہ اور سوریہ بقرہ اور سور آل عمران میں توحید کا بیان تھا بعنوان عبادت او ربکم رب کم کنا ان اللہ ربی و رب ہو تو اس صورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے حاکمیت کے عنوان سے کہ اللہ حکمل حاکمین ہے اس کے فیصلے مانو اس کے قانون کی پابندی کرو یہ پہلی صورت میں حقوق العباد کا بیان ہو گیا حقوق ال حقوق اللہ کا بیان تھا اسالتاً اور حقوق العباد کا بیان تھا تبان تو یہاں مستقل حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے مستقلاً کمزور ضافہ بندوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں یا سور میں جہاد کا تذکرہ تھا سراط مستقیم کی تفسیر کے اعتبار سے تین عنوانات تھے تہذیب الاخلاق سیاست مدنی اور تدبیر منزل اور امیر کے انتخاب کے لیے اساب تالوت کا واقعہ پھر جماعت کی تاسیس کا حکم بی اصول الخمسہ سوریہ عمران آل میں ہوا تھا تو اب یہاں جہاد کے تیسرے مرتبے کا بیان ہے جو کہ تدبیر منزل ہے امور منتظمہ ذکر ہو رہے ہیں صورت میں لے اسلح ال چوتھا ربط سورہ عال عمران کے آخر میں فرمایا اسبرو و سابر ورابیتو تو اب صبر اور مسابرہ اور مرابطہ کا ذکر ہو رہا ہے صبر علی حق کے نفس و نہیں تعدی حقوق الغیر اپنے حق پہ صبر کرو اور کسی اور کے حق کو غصب نہ کیا کرو پانچواں ربط سورہ عال عمران کے آخر میں فرمایا وتق اللہ کم تفلحون تو اس صورت کی ابتدا میں بھی فرمایا یا ستکو رب کم اللہ سے ڈرو وہاں فرمایا لعلکم تفلحون تو, تو یہاں فلاح کے اسباب ذکر ہو رہے ہیں جو کہ محافظت علی الحقوق ہے جو حقدار کے حق کو ادا کرے گا اس کو کامیابی ملے گی فلاح پہلی صورتوں میں ایمانیات کا بیان تھا زیادہ تر تو اس صورت میں احکام معاشرے کی اصلاح کے لیے ذکر ہو رہے ہیں زیادہ تر یا سوریہ عمران میں شہداء کا بیان تھا لا تحسبن الدین قتلوا لوفی سبیل اللہ امواتا تھا تو یہاں شہادہ کی اولاد اور شوہدا کی بیویوں کا بیان ہے ان کے حقوق کا بیان ہے وہ یتیم جو رہ گئے ان کے حقوق ذکر ہو رہے ہیں سور عال عمران میں فرمایا تھا ان مسئلہ عیسا عند اللہ کا مسل آدم عیسی کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے خلا من تراب تو اس صورت کی ابتدا میں آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد کا بیان ہے خلا کا من نفس واحدہ و خلا منہا زو جہا و بدمن ہوں ماری کثیر و نسا سوریہ عمران میں قتال کا مسئلہ تھا تو اس صورت نسام ہجرت کا بیان ہے وہ مئی حاجر فی اللہ یا سورہ علی عمران میں فرمایا تھا لاتت تخذو بیانتم مندو نکم مت پکڑو ان کو رازدار دوست تم سے تمہارے سے علاوہ تو یہاں ترقی ہے فرمایا لا خیر رفی کثیر من نجواہم اللہ من امر ابی کا یا سور عمران میں فرمایا تھا لقد من اللہ عالمنی اس اذ بعث ہم رسولا من تو اس صورت میں مشن رسالت تعلیم کتاب اور احکامات الٰہیہ کے ذریعے معاشرے کو سدھارنا اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی عورتوں کو کتابت نہ سکھاؤ لا تو المن نہ ہن الکتابتا و سورت سورت نور عورتوں کو سر نسا اور سر نور سکھاؤ یا سور عال عمران میں فرمائے اند دین عند اللہ الاسلام ومن اب غیر الاسلام دین فلن یقبل من ہو تو اس صورت میں فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم و جہل و محسن یہ دین تو بہت خوبصورت ہے سورہ ال عمران میں امت کی فضیلت بیان ہو رہی تھی قائم بالقسط اور وہ کن تم خیر امتن تو اس صورت میں فرما رہے ہیں کون و بالقسط انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ پہلی صورتوں میں ان امور کا بیان تھا جس سے آخرت سورتی ہے تو اس صورت میں ان امور کا بیان ہے جس سے دنیا بھی سورتی ہے معاشرہ بھی سورتا ہے سور بقرہ میں زیادہ تر خطاب مغضوب علیہم کو تھا سوریہ عمران میں زیادہ خطاب زالین کو تھا تو اس صورت میں زیادہ تر خطاب من علیہم کو ہے انعامت علیہم یہ تین فرقے جو سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر ہوئے سوریہ عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کی معبودیت کی تردید تھی علوہیت کی تردید تھی تو اس صورت میں فرمایا وہ آبود اللہ ولا تشری کو بھی ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہی صدار اور شریک نہ بناؤ ربط اسمی یہ ہے کہ سور فاتحہ میں فرمایا ایاک نا ابودو تو بقرہ میں فرمایا والا نا ابود البقار کما عبادت جس طرح یہود نے گائے کی عبادت کی تھی بچھڑے کی ہم اس طرح نہیں ہیں ہم ایاک یا پہ قائم دائم ہیں تو آل عمران میں فرمایا والا نا ابود عال عمران کما عبادت حل ہم عیسائیوں کی طرح بھی آل عمران عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی عبادت نہیں کرتے جس طرح نصارا نے کیا کیونکہ لئن عبادت غیر اللہ ظلم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا تو ظلم ہے ولا نزلی محتا السا ہم تو ظلم نہیں کرتے یہاں تک کہ عورتوں پہ بھی نہیں کرتے تو اللہ کے حق میں کیسے ظلم کریں گے شرک کریں گے سورت کے امتیازات خصوصیات سورت ممتاز ہے ان احکام کے بیان پر جو کہ بین راعی و ہیں اصلاح کے لیے حکمران اور عوام حکمران اور عوام کے مابین اصلاح کے لیے ہیں اس صورت میں ان احکام کا بیان ہے ایسی اصلاحی معاشرہ قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں ہے دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے عورت کے اصلاح کے چار طریقوں کے بیان پر آیت نمبر چونتیس میں نصیحت کرو فعیزو اگر نصیحت پہ نہ سمجھے تو وہ جرو ہننا فل مزاجی اگر اس پہ بھی نہ سمجھے تو وزربو اور اگر اس پہ بھی نہ سمجھے تو پھر دوسرا راستہ سچوتھا طلاق کا ہے تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے معاشرے کی اصلاح کے بیان پر بھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور احکام اصلاح کے ذکر ہو رہے ہیں پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے کہ اس صورت میں دو دفعہ فرمایا ان اللہ حلق فروش ر کبھی ہی ویک فرو مادون نظالی کلی معیشہ <شَاع> آیت نمبر اڑتالیس اور آیت نمبر ایک سو سولہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک کے علاوہ دوسرے گنا جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے علماء سو کے بیان میں عوام اور خواص جب برے ہو جائیں تو یؤمنون بالجبت بل و الطاغوت. پھر یہ شہر جادو پہ ایمان لے آتے ہیں غیر اللہ پہ ساتواں امتیاز سورت ممتاز ہے ان سولہ احکام کے بیان پر جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں بین رعیت اور ان آٹھ احکام کے بیان پر جو معاشرے کے اصلاح کے لیے ہیں بین راعی و رعیت آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے زویل فروس کے بیان پر بارہ زویل فروز میراث میں جن کا حصہ ہے قرآن نے ان کے حصے کو ذکر کیا نواں امتیاز صورت ممتاز ہے منعم علیہم کے بیان پر اللہ نے جن پہ انعام کیا وہ کون ہے مئیتی اللہ اور رسولہ فولا کمالدینہ نام اللہ علیہ منبیین من و صدیقین و شہدا وسالحین دسواں امتیاز صورت ممتاز ہے اس آیت کے بیان پر جس میں نفی کی گئی ہے ایمان کی مخالف رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ورب بھی کلا یو امینو نہ حت شجر ابے نہ قسم کھا کے اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے حتا کہ آپ کو حاکم مانے ان مسائل میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں گیارہواں امتیاز صورت ممتاز ہے کل متا دنیا قلیل کے بیان پر اور دنیا کلہ متعن حدیث میں آتا ہے تو قرآن نبی فرمایا کل متا دنیا قلیل ساری دنیا کے یہ متا سامان تھوڑا ہے اور بھی بہت سے امتیازات ہیں تقریباً علماء کرام نے چھیالیس تک امتیازات ذکر کیے ہیں ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں سورت کا مقصد اور دعوی ان امور کا بیان جس کے ذریعے معاشرے میں اصلاح آتی ہے ان امور کا بیان جس کے ذریعے معاشرے میں اصلاح آتی ہے یعنی بیان امور کا لی اصلاح المعاشرہ صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے تین حصوں میں پہلا حصہ پہلی ستاون آیتے ہیں اور اس پہلے حصے میں سولہ احکام ذکر ہو رہے ہیں سولہ احکام لی اسلحل معاشرہ بینر رعیت جو عوام اپنے درمیان ان احکام کو جاری کرے گی معاشرے کی اصلاح کے لیے سولہ احکام ذکر ہو رہے ہیں بینر رعیت آیت نمبر اٹھاون سے آیت نمبر ایک سو چونتیس تک یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے اور اس دوسرے حصے میں آٹھ احکام ذکر ہو رہے ہیں لے المعاشرہ ال آٹھ احکام معاشرے کی اصلاح کے لیے بین الرعی و وہ آٹھ احکام جو حاکم اور رعیت مشترک اپنے مابین میں جاری کریں گے اس میں راعی حکمرانوں کے کا دخل بھی ہوگا اور آیت نمبر 135 سے آخر تک یہ تیسرا حصہ ہے سورت کا اس تیسرے حصے میں فرق ثلاثہ کا بیان ہے تین فرقوں کا مومنین منافقین اور اہل کتاب تو پہلا حصہ سو ستاون آئے اس میں سولہ حکام بین الرعیت ذکر ہو رہے ہیں لے اسلحل معاشرہ سورت کو سورت ان اس لیے کہا کہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں تو تسمیت الکل بے اسمل اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی حق بھی نہیں ہوا کرتا تھا عورتیں بازاروں میں بکا کرتی تھی جانوروں کی طرح میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا جاہلیت میں اسلام نے عورتوں کو مستقل حق دیا تشخص دیا قرآن قریب میں ان کے حقوق پہ پوری پوری صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک صورت النسا نساء عورتوں کے نام پہ مسمہ کی گئی صورت ہے صورت اور رجال قرآن میں نہیں ہے آج اگر حقوق نسوانی کے آڑ میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہیں سور نساء اور سور نور کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ عورتوں کو حق تو قرآن نے دیا ہے اور صاحب قرآن نبی علیہ السلام نے دیا ہے یا یوہن اولو او لوگو رب کم ڈرو تم اپنے رب سے سورت کی شروعات تقوی سے اور یہ لفظ تقوا صورت میں بہت آئے گا کیونکہ حقوق العباد کا بیان ہے سورت میں تو اللہ سے ڈرو اللہ کے بندوں کے حق ادا کرو حق تلفی اور ظلم نہ کرو اتقو رب رب صفت اللہ کی ذکر ہوئی اشارہ اس طرف تم کسی کا حق اس لیے کھاتے ہو کہ تمہیں رب کی ربوبیت پر اعتماد نہیں تمہارا پالنے والا اور ضروریات کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے تم ظلم نہ کرو حق تلفی نہ کرو اللہ کے بندوں کی اللہ تمہاری ضروریات کو حلال سے پورا کرے گا وہ رب ہے اللہی خلا کا کم و رب جس نے پیدا کیا تمہیں من نفسی واحدہ ایک نفس سے آدم علیہ السلام سے و خلا کا منہا منہا نفس کی طرف راجے اور نفس مونساتی سماعیہ میں سے ہے معنس سماعی اس معنس کو کہتے ہیں جس میں تانیس کی علامت نہ ہو عرب سے سما اور سننا آیا ہے کہ وہ اس کو مونس استعمال کرتے ہیں ورنہ مونس اور تانیس کی علامت اس میں نہیں ہے خلقکم من نفس وا پیدا کیا ہے اللہ نے تم کو ایک نفس سے اور پیدا کیا ہے اللہ نے من ہا من جن سے اس نفس کے جن سے زو اس کی بیوی کو یا تو یہ مانا کہ ہوا اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو مٹی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بچ گئی تھی تو منجن سیا جس مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس سے باقی ماندہ مٹی سے اللہ نے ہوا کو پیدا کر دیا <تصفح> <تصفح> یا مانا یہ منجن سیاہ جس طرح آدم انسان اور بشر عبد ہیں اسی طرح ان کی بیوی ہوا کو بھی اللہ نے انسان عبد اور بشر پیدا کیا یہ پہلی تفسیر جو باقی ماندہ مٹی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا اس پہ بعض مفسرین کے اقوال تو موجود ہیں لیکن صحیح روایات موجود نہیں صحیح روایات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ من جن سے ہا منہا ضمیر نفس کی طرف راجی ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کیا انہو خلقنا من منزل الایسر سر حدیث میں آتا ہے ان نہ من ہولک الایسر سر یہ عورتیں مردوں کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں ان سے گزارا کیا کرو سیدھی نہیں ہوتی ٹوٹتی ہیں بس اسی طرح ان سے گزارا کیا کرو یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اللہ وہ رب جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک نف سے وہ خلق منہا اور پیدا کیا ہے اس نفس سے یا منہا اس نفس کی جنس سے زوجہ اس کی بیوی کو وہ بس تمن ہوں مارے اور پھیلائی ہیں اللہ نے ان دونوں سے پھیلائے ہیں اللہ نے ان دونوں سے رے جالن مرد بہت ونساء اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کثیرتن نہیں کہا کیونکہ قلت اور کثرت ظاہر ہونے سے معلوم ہوتی ہے عورتیں تو گھر بیٹھیں گی تو گھر بیٹھنے والی عورتیں با پردہ وہ تو معلوم ہی نہیں ہوتی کہ زیادہ ہیں کہ تھوڑی ہیں ظہور تو علیق بر رجال ہے اور قلت اور کثرت ظہور کے ساتھ معلوم ہوتی ہے علیق بن نسا تو اختفا ہے اسی لیے رجالن کے ساتھ کثیرن اور نسان کے ساتھ کثیرتن نہیں کہا یا دوسری وجہ عورتوں کی بہتات یہ شر کا سبب ہے مردوں کا زیادہ ہونا خیر ہے عورتوں کا زیادہ ہونا شر ہے عرب قیامت میں بھی ایک مرد کے ذمے چالیس عورتیں ہوں گی یہ معنی نہیں کہ ایک مرد چالیس عورتوں سے نکاح کرے گا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک مرد کے ذمہ چالیس عورتیں ہوں گی جس میں سے اس کی بیٹیاں ہوں گی بہنیں ہوں گی مائیں ہوں گی اس کی بیویاں ہوں گی چار سے زیادہ نکاح تو جائز نہیں ہے ایک وقت میں تو فتنوں کا دور ہوگا جب عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے تو مردوں کا زیادہ ہونا خیر ہے عورتوں کا زیادہ ہونا شر ہے اسی لیے اس کو ذکر نہیں کیا عورتیں جہاں جمع ہو جائیں زیادہ تو وہاں شر پھیلاتی ہیں کام شر کا کرتی ہیں عورتوں کی مجلس غیبت اور جھوٹ اور فخر و تکبر پہ بنا ہوتی ہیں مردوں کی مجالس جس میں مردانگی ہو اس میں خیر ہوتا ہے جو مرد اپنی مردانگی کو کھو دیں تو ان کی مجالس میں بھی شر کی باتیں ہوتی ہیں گناہ کے کام ہوتے ہیں اللَّهُ دلو دلو اللہ و اللہ اور ڈرو اللہ سے اللہ دی وہ اللہ تسالو نبی کہ تم سوال کرتے ہو مانگتے ہو اس اللہ سے جس اللہ سے تم خیر مانگتے ہو دعائیں مانگتے ہو حاجتیں مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو نا یا تسالو بھی بمانے آن ہم نے کہہ دیا یا بھی ڈرو اللہ سے وہ اللہ تسالو نبی کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دے اللہ کے لیے مجھے یہ دے دے تو ایک دوسرے کو اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہو تو اس اللہ سے خود بھی ڈرو نا اے وتقومن قط ال درو رشتداریوں داریوں کے کاٹنے سے رشتے مت کاٹو یہ آتف نہیں ہے بلکہ آتف مجرور کا بھی واسطے حرف جر ہوتا ہے یہ مفعول ہے فعل محظوف کا وط تقو من قطل ارحامی ان تقوا ڈرو تم رشتوں کو توڑنے سے دو قسم کے رشتے ہیں ایک وہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں اور مخلوق کا ان کے بنانے میں اپنا کوئی اختیار نہیں تھا اور دوسرے وہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں لیکن مخلوق کو اختیار دیا تھا بنانے میں جس میں اختیار نہیں تھا باپ بیٹے کا رشتہ بہن بھائی کا رشتہ یہ اللہ نے بنایا ہے تو بنانے میں مخلوق کا اختیار نہیں تھا تو توڑنے میں بھی مخلوق کا اختیار نہیں ہے باپ بیٹے سے ناتا اور بیٹا باپ سے اور بہن بھائی سے اور بھائی بھائی سے رشتہ نہیں توڑ سکتا دنیاوی امور پر جو اخبار میں بیان دے دیا جاتا ہے باپ کی طرف سے کہ میرا بیٹا آگ ہے آگ کا یہ معنی کہ میرا نافرمان فرمان ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن عاق کا اگر یہ معنی ہو کہ اس کا میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں اور یہ میرا بیٹا نہیں تو تو کہے لاکھ دفعہ کہ میرا بیٹا نہیں اللہ نے تجھے اس کا اختیار دیا ہی نہیں ہے نہ بیٹا تجھے تیرے مرضی سے تیرا بیٹا بنا ہے اور نہ تو اپنی مرضی سے اس سے رشتہ اور ناطا توڑ سکتا ہے جب تک اللہ نے اسے محروم نہ کیا ہو وہ میراج سے محروم نہیں ہوگا اور میراث سے محروم ہونے کے اللہ کے قانون میں چند شقے ہیں اگر وہ موجود ہوں تو یہ بیٹا باپ کی میراث سے محروم ہوگا اگر وہ نہ موجود ہوں تو باپ کے کہنے سے بیٹا محروم نہیں ہوتا کہ نفس سے کہہ دے کے آخ ہے دوسری قسم کے رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور ان کے بنانے میں مخلوق کو اختیار بھی دیا ہے ان کی مرضی بھی شامل تھی جیسے بیوی اور شوہر کا رشتہ تو بنانے میں مخلوق کا اختیار تھا اب توڑنے میں بھی مخلوق کا اختیار ہے لیکن توڑنا اب غز المباحات عند اللہ ہے طلاق ان رشتوں نعتوں کا توڑنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من احبا ائی اب ستل ہو فی رسقی ہی فلی سل رحیمہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق اس کے لیے فراخ کر دیا جائے تو یہ صلہ رحمی پالے رشتہ داروں کے حق ادا کیا کرے اور عبداللہ اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد فرمایا تھا یا ایوہ الناس افش السلامہ وطمہ وسلحامرحامہ وسلو بلنا سنیام تدخل الجنت بالسلام او لوگو سلام کو پھیلا دو ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو اطرمتامہ وسیل اور رشتے داروں کے ساتھ رشتے پالا کرو وسلو بل والناس ون اور رات کے اس وقت نماز پڑھا کرو عبادت کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں تو تدخل حل الجنت تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ دوسری حدیث میں آتا ہے لایت حل الجنت قات جنت میں قطع تعلق کرنے والا نہیں جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے لا تنزل تنزیل الرحمٰ قوم فی قات رحم اس قوم پہ رحمت کا نزول نہیں ہوتا جس قوم میں رشتے توڑنے والا موجود ہو یہ ساری روایت مشکات نے ذکر کی ہے تو ولحام ڈر و رشتوں کو توڑنے سے نبی علیہ السلام اکثر نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑا کرتے تھے ان اللہ کا علیکم علیہ کم رقیبہ بے شک اللہ ہے تمہارے اوپر رقیباً نگہبان وات لیتام والم یہ پہلا حکم معاشرے کی اصلاح کے لیے بین الرعیت حفظ الام والیتامہ یتیموں کے مالوں کی حفاظت و آت التاما ام اور دو یتیموں کون کے مال والا تتھ بدل الخبیسہ بت بدل کا سلا جب با آئے تو معنی اخاضہ ہوتا ہے بت میں با آیا ہے تو مت لو پلیت کو پاک کے مقابلے میں پلیت یتیم کا مال تمہارے لیے حرام ہے تمہارا اپنا حلال مال طیب وہ پورا ہے تمہارے لیے حلال ہے پاک ہے ولا کلو ام علم الام اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ الام علیکم معامہ علیکم اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کے نہ کھاؤ مزافتاً علام علیکم انو کا نہ ہوباً کبیرہ یہ تو گناہ ہے بہت بڑا بہت بڑا گناہ حوب اس گناہ کو کہتے ہیں کہ گناہ گار کو ڈوبا دے گناہ کی نحوست میں اب دوسرا حکم معاشرے کی اصلاح کے لیے بین رعت حفظ الفصل یتامہ یتیموں کے نفسوں کی حفاظت ان خف تم اللہ تخسطو فلیتامہ اور اگر ڈرتے ہو تم کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو فن کی حمات من مننسائے پھر نکاح کرو ان صفات والی عورتوں کے ساتھ جو پسند ہو تمہیں عورتوں میں سے فن کی ہمات بلحم ماں کبھی زویلوقول کے لیے بھی آتا ہے یہاں ما صفات ضویلوقول کے بیان کے لیے آیا ہے یعنی کہ ما غیر ضوی القول کے لیے آتا ہے تو فن کی ہوما تابل قم سے کیا مراد ہے جانور غیر ضویلقول نہیں من النساء اس پہ دلیل ہے کہ یہ ماں زویلقول کے لیے استعمال ہوا ہے فن کی حما تابل من النساء تو نکاح کرو ان صفات والی عورتوں کے ساتھ جو پسند ہو تمہیں النساء عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو حدیث میں آتا ہے ان کا حلمر ات عورت کے ساتھ نکاح کرو سا چار صفات کی وجہ سے ایک لی حسنی ایک لی ان اس کے مال کی وجہ سے دوسری ولی نصبی ہا اس کے نسب کی وجہ سے تیسری ولی جمالی اس کے جمال اور حسن کی وجہ سے اور چوتھی والی دینی دین کی وجہ سے تو ان چار صفات کو دیکھنا ہے عورتوں میں نسب جمال مال اور دین تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فبیضہ علی کا تربت کا اس دین والی پر تو اپنے آپ کو کامیاب کر دے دیندار کے ساتھ نکاح کرو فن کی حکمات نشائے تو نکاح کرو ان صفات والی عورتوں کے ساتھ جو پسند لگتی ہوں تم کو من النساء عورتوں میں سے مسنا و سلا سوربا دو دو اور تین تین اور چار چار تو روافظ کہتے ہیں دو اور دو چار تین اور تین چھ چار اور چھ دس اور چار اور چار اٹھا آٹھ تو دس اور آٹھ اٹھارہ اٹھارہ نکال جائے یہاں پہ سمرقندی نے لکھا ہے مسنا وسلا سور ابا یہ واؤ جمع کے لیے نہیں ہے واؤ بمانے او لت ہے تم دونوں کا کرتے ہو تمہاری مرضی تین کرتے ہو تمہاری مرضی و سلاسا چار کرتے ہو و تمہاری مرضی چار سے آگے تو اجازت نہیں ہے تو یہ واؤ بمانے او ہے لت تنوی اور لت تخیر یہ واؤ اپنے معنی میں للجمع نہیں ہے جیسے سور فاتر کی پہلی آیت اور سور صبا کی آیت نمبر چھیالیس تو باہر العلوم میں سمرقندی نے لکھا اجما المفسرو نا اللہ ان المراد تفصیل اجتماع تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ مسنا و سلاس و ربا سے مراد تفصیل ہے اجتماع نہیں ہے اجتماع نہیں ہے کہ اٹھارہ بنا لو جمع کر کے دو تین اور تین اور چار اور چار کو جمع کر کے اٹھارہ بنا لو یہ وہ انچاس کروڑ والی حدیث بنا لو ذرب ست ست انچاس فین ان خف تم اگر تم ڈرو اللہ تعال کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواہد اے فیک فی کم واحد تو کافی ہے تمہارے لیے ایک ہی اگر تم دو تین چار عورتوں میں بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جو دو نکاح کیے ہوں اور یہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا جیسے کہ فالج زدہ ایک طرف اس کا کام نہیں ہو کرے گا بالکل ساکن ہوگا جیسے فالج والے کا ایک طرف کام نہیں کرتا فواہدن اگر تم ڈرتے ہو ڈرنے والے ہو تو پھر ایک ہم اب سب ڈرنے والے ان خفتم میں داخل ہیں اب تو سوچ بھی نہیں سکتے ہو دوسری شادی کا اور معاشرے میں یہ بہت بڑی برائی ہے جو زیادہ عورتیں ہیں مردوں سے زیادہ تعداد میں وہ کیا کریں گی جب نکاح مرد ایک ہی کرے تو ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی قضائے حاجت کے لیے حرام راستے پہ چلیں گی تو مرد بھی گناہ گار عورت بھی گناہ گار اگر معاشرے میں یہ ریت ختم ہو جائے اور دو تین چار شادیوں کو برا نہ جانا جائے تو بے حیائی اور بے روی اور زنا کی راہیں بند ہو جائیں گی اب تو یہ عیب ہے بہت بڑا عیب ہے مسنا و سلاث و ربا فن خف اگر تم ڈرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو فواہد پھر کافی ہے تمہارے لیے ایک ہی او ماملہ کا تعیمانکم یا وہ لونڈی کے مالک ہوں تمہارے ہاتھ اس کے اب اس پہ تم کیا سمجھو گے لونڈیاں تو وہ کافروں کی عورتیں جہاد کی وجہ سے مجاہدین کے ہاتھوں قیدی بن کے آتی تھیں تو وہ ہوتی تھی کنیزیں ذالک کا اللہ تع یہ ایک سے نکاح کرنے کرنا یہ بہت قریب ہے اللہ تعولو اس بات کے کہ تم ظلم نہیں کرو گے اللہ تعلو اللہ تجورو جو اور ظلم نہیں کرو گے اللہ تمیلو کہ تم میلان نہیں کرو گے کسی ایک کی طرف اب تیسرا حکم ذکر ہو رہا ہے اے اتاول مہور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو یہ اللہ تعول میں ایک تفسیر اللہ تف بھی کیا ہے مفسرین نے کہ تم محتاج نہیں ہوگے مصیبت میں نہیں پڑو گے کیونکہ تمہاری زیادہ شادیوں سے اولاد زیادہ ہوگی تو پھر تمہیں ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی سر توبہ آئے نمبر 28 امام شافی نے فرمایا اللہ تک تسرا عیالکم تمہاری عیال زیادہ نہیں ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الخلق و عیال اللہ فاحب الخلقی اللہ من احسن ال مخلوق ساری اللہ کی محبوب ہے اور اللہ کو مخلوق میں سے سب سے محبوب وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھائیاں کرے واتن نسا صدوقات ہندا اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے نخلتن فریضتن واجبتاً خوشی سے دے دو بعض علاقوں میں عورتوں کے مہر ان کے والدین لے لیتے ہیں بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں یہ حرام ہے باپ پہ صدوقات ہنہ نہ کہا کو کیونکہ یہ شوہر کے صدق قلب اور صدق رشتے کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو اس کا مہر دے دے یہ سچائی ہے جب مہر مقرر کیا نکاح میں تو وہ دے دو سچے بن جاؤ جھوٹے نہ بنو کہ ماہر مقرر کر دیتے ہو نکاح میں بہت زیادہ اور پھر جھوٹ بولتے ہو وہ ادا نہیں کرتے فین تمنل حکم اگر پسند کر دیں عورتیں تمہارے لیے کوئی چیز اپنی طرف سے نفصنپ خوشی سے فکلو ہنیم مری تو کھاؤ اسے خوش ہضم اور خوش مزہ ہنی بغیر گناہ کے مری ان بے نقصان یا ہنی حلال مری خوش ذائقہ مری گلے سے اچھی نگلنے والا یا ہنی ان خوش حضم مری ان خوش ذائقہ ولا تو صفام والم یہ چوتھا حکم ہے اور مت دو بے وقوفوں کو ان کے مال تمہارے مال یہ حفظ الاموال اس صفحا والا حکم ہے مت بے وقوفوں کو ان کے مال وہ جاکم قیامن کے ٹھہرایا اللہ نے تمہارے لیے اس کے لیے ذمہ داری قیام اموالکم کہا یتیم کے مال کی حفاظت اپنے مال کی طرح کرو گے اور قیامن قوامن لا قوامن تجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے اس پر کیونکہ وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا ور زکو ہم دو ان کو فیہا اس مال میں سے ان کا خرچہ کرو وق ان کو جامع دو وہ خول الحم کو اور کہو ان کو کہنا اچھا اچھا کہنا کہ تمہارا ہی مال ہے تمہیں دوں گا جب تم اس کی حفاظت کے قابل ہو جاؤ یہ امام مدارک تفسیر مدارک میں امام نصفی نے بہت اچھا معنی کیا ہے قولم معروف عدتم معروفتن اس کو ایک نیٹا بتا دو ایک وقت عدت معلوم کہ بھائی تم جب بالغ ہو جاؤ گے پندرہ سال کے ہو جاؤ گے تو تیرا مال تیرے حوالے ہو جائے گا وب ترل یہ پہلے اور چوتھے حکم سے متعلق ہے اور امتحان کرو یتیموں کا حتی اذا نے کہا یہاں تک کہ یہ پہنچ جائے نکاح کی مدت تک یعنی بالغ ہونے تک وب تل یتام ایک تبروحم فی وقولم و ادیان و حقوق یا تفسیر خاضم نے لکھا ہے تین قسم کا امتحان ایک عقل کا دوسرا دین کا اور تیسرا مال کے حفاظت کا یہ سمجھتا ہے کہ نا سمجھ ہے عقل ہے اس میں کہ نہیں دیندار ہے کہ بے دین ہے بے دین کو مال نہیں دینا اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا حقوق مالم اس تین قسم کی امتحانات کو جانچنے کے بعد لینے کے بعد یہ تین قسم کے امتحانات پھر ان کو ان کے مال دے دو فین آنس تم ہم رشد اگر تم لوگ محسوس کر لو ان میں سے رش دن اے صلاحن معاملات معاملات میں صلاح اصلاح کر سکتا ہے یہ لین دین تجارت یا رشدن صلاح فی الدین دینداری میں اصلاح تو اگر محسوس کر لو تم ان میں سے اصلاح تو فتف الیہم مموال پھر دے دو ان کو ان کے مال ولاقلوہ تو مت کھاؤ تم ان یتیموں اور بےوقوفوں کے مال کو اصرافاً زیادہ زیادہ کھانا و اور جلدی جلدی کھانا اصرافن بے ضرورت وہ حاجت سے پہلے جلدی جلدی مبادرین این اکبرو اس در سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے پھر اپنا مال لے لیں گے تو تم جلدی جلدی ان کا مال ختم کرنا چاہتے ہو من کا نہ جو کوئی کہ ہو مالدار تو خود کو بچائے خود کو بچائے یتیم کے مال سے تو جو غریب ہو وہ یتیم کا مال کھائے نہیں من کا نا غنی جو کوئی کہ بے حاجت ہو یتیم کے مال میں کسب سے غریب نہیں ہے یتیم کے مال میں کسب سے بے حاجت ہے لیکن پھر بھی یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے دکان کے اور کھیت کی حفاظت کرتا ہے تو فل یساف یہ تو غنی ہے تو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لے اجر لینے سے اسے ضرورت نہیں یتیم کی دکان میں تنخواہ پہ کام کرنے کی لیکن یہ یتیم کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے دکانداری کرتا ہے یا اس کے کھیت میں کھیتی باڑی کرتا ہے یہ خود بھی مالدار ہے غنی ہے اسے اس کی تنخواہ کی اجت ضرورت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے اپنی تنخواہ لینے سے بھی اپنے آپ کو بچا لے للہ فلا یتیم کے مال میں کسب کرے ہاں ومن کا نہ فقیرن اور جو کوئی ہو محتاج تو فل یا معروف کھائی یہ پھر رواجی طریقے سے جو رواج ہو تنخواہ کی اس رواج کے مطابق یہ تنخواہ لے سکتا ہے فقیر ہے فیضا دفاع تم ہی لئی ہم ام ہم جب دیتے ہو تم ان یتیموں کو ان کے مال تو فاشید والی ہم گواہ پکڑو ان پر گواہوں کے سامنے یہ مال ان کے حوالے کرو کلپ کو دوبارہ تمہارے اوپر دعویٰ نہ کر و کفا بلا ہی اور کافی ہے خاص اللہ حساب کرنے والا اب پانچواں حق پانچواں حکم حقدار کو ان کے حقوق دے دو لر جاری نصیب مما ترکل والدانی و مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ہو والدین نے اور رشتے داروں نے والن سائی نصیب و مما ترکل والدانی اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے مما مم کل من او کا سورا اس سے کہ تھوڑا ہو اس میراث میں سے یا زیادہ تھوڑی میراث ہو یا زیادہ ہو سب کا اپنا اپنا حصہ ہے تقسیم ہوگا اللہ کے قانون کے مطابق نصیبم مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر ان کا اس کا بیان آ رہا ہے باب و ازر القسمت القربہ اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کو اب یہ میراث اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تقسیم میں وقت لگتا ہے تو ان وارثوں میں جو فقرا ہیں مشترک مال میں سے ان کا خرچہ اٹھایا جائے گا جب تقسیم کی جائے تو ان کے حصے سے لے لیا جائے گا جیسے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کا مال اور میراث بہت زیادہ تھی اس کی تقسیم میں بہت وقت لگا تھا تو یہ حکم وجوبی ہے اس لیے کہ اس کے بعد زواجر ہیں اور زواجر مستحب کو چھوڑنے کے بعد نہیں ہوا کرتے واجب ہے کہ میراث کی تقسیم سے پہلے اگر کوئی غریب و اثا ہوں تو مشترک مال میں سے ان کے اخراجات اٹھائے جائیں جب تقسیم ہو تو ان کے حصے سے نکال لیا جائے ویدا حضر القسمت و جب حاضر ہو جائے تقسیم کو رشتہ دار ولی تام و ہے یہ خصوصاً یتیم یعنی یتیموں کو القربہ میں خاص کیا لرحم ول مساکین اور مسکین تو فرض وقوم من ہو دو ان کو اس سے اس مشترک مال میں سے ان کو اس سے رزق دو فقت وقول معروفہ اور کہو ان سے کہنا معروفہ اچھا اچھی بات کرو کہ بھائی آپ کا حصہ ہے اب تقسیم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں جب یہ سارا مال اور سارا حساب کتاب ہو جائے تقسیم کے لیے سہولت پیدا ہو جائے وقت آ جائے تو پھر ہم آپ کو دے دیں گے آپ کا حصہ اقول و قولم معروف معروف قولم معروف قول مطلق ہے تین فائدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تکرار فعل اور ایسال فعل کا فائل کو بنفسی ہی اور استقمال فعل کا تینوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں ولیش الدین الطرکومن خلفیم ضروری یا تنزیہ فن اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر چھوڑتے ہوں اپنے سے بعد میں ضروریت اولاد ضیافًً کمزور ہم کہ یہ ڈرتے ہوں ان پر جن کے اپنے بچے چھوٹے ہوں اور ان پہ ڈرتے ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا تو یہ دوسروں کے یتیم کے بارے میں بھی ڈریں فلیت اللہ تو ڈرے اللہ سے ولیقول قول صدیدہ اور کہیں کہنا برابر یقول و قول یہاں بھی قول مفول مطلق ہے قول صدید کسی کے امام نصفی فرماتے بال قول صدید ادب حسن اور ترحیب نرمی کے ساتھ اب تخویف جو یتیم کے مال کھاتے ہیں ان کو ان لدین یا کلو نام والی تھا ماظلم بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیم کا مال ظلم کے ساتھ ظلم امام بغوی فرماتے ہیں معالم التنزیل میں حرامن بغیر حق جو کھاتے ہیں یتیم کا مال حرام بغیر حق کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اکبر القبائری اشر کو وعقوق و وقتل النفس دینی مال قتل بڑے گناہوں میں سے اکبر القبائر شرک باللہ ہے وقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی ہے وقتل النفس سے اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا ہے وقل مال الیتام اور یتیموں کا مال کھانا ہے یہ اکبر القبائر ہے دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے یتیم کا مال دنیا میں کھایا قیامت کے دن اس کے مسامات سے مساموں سے آگ نکلے گی قیامت کے دن اللہ, اللہ علامہ حمدون ایک عالم کی عیادت کے لیے گئے تھے یہ وہاں عیادت کے لیے بیٹھے تھے کہ وہ عالم فوت ہو گیا تو انہوں نے وہ چراغ بجھا دیا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ چراغ کیوں بجایا تو انہوں نے کہا اس میں ابھی تک جو تیل جل رہا تھا وہ اس کا تھا اب جو تیل ہے وہ یتیموں کا ہے وہ رسا کا ہے ہم یتیموں کے تیل پہ جلنے والے چراغ کی روشنی میں نہیں بیٹھیں گے اتنی احتیاط تھی ارسالت القشیریا صفح 65 پہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران ہمارے اساتذہ کے استاذ اور شیخ مولانا محمد طاہر پنچپیری رحم اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی بڑیا تھی بہت معمر تھی میرے ساتھ بہت محبت کیا کرتی تھی ہم اس کو کانا آبے کہتے تھے کانا آبے پشتوں میں بحری بڑیا کو کہا کرتے ہیں اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کے پوتے رہ گئے تو ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ جمعرات کو میت کے گھر کھانا کھانے کے لیے مولوی آیا کرتے تھے تو ہر جمعرات کو یہ آتی تھی اور مجھے دعوت دیتی تھی کہ میرے بیٹے تو بھی آنا دوسرے مولوی بھی آئیں گے میرے بیٹے بیٹا فوت ہوا ہے تو آج جمعرات ہے تو میں ہمارے ہاں کھانا کھاؤ گی میں نہیں جاتا تھا اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ یتیموں کا مال ہے حرام ہے دوسرے علماء چلے جائے کرتے تھے تو ایک دن یہ بڑیا آئی اور مجھے کہا کہ بیٹا میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں لیکن اگر اس بار تم جمعرات کو نہیں آئے میرے گھر کھانا کھانے کے لیے تو میں ساری زندگی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بڑیا سمجھتی تو نہیں ہے اور میرے ساتھ محبت کرتی ہے اب زمانے کی کثافتیں دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس کو کیسے مسالہ سمجھایا جائے میں مجبور ہو گیا چلا گیا تو اس بڑیا نے گوشت پکایا تھا اس میں سالن کیا تھا اور تندور کی روٹیاں تھی تو وہ لے کے آئی یتیم اور مولویوں کے سامنے ہی ہمارے سامنے وہ سب کچھ رکھا اور مولیوں نے اس بڑھیا کو کہا کہ ان بچوں کو ان یتیموں کو ایک طرف کر دو یہ کیوں کھڑے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس بڑیا نے اپنے یتیم پوتوں کو غصہ کیا کہ چلو دفاع ہو جاؤ علماء صاحبان کو کھانا کھانے دو تو میں نے کہا کہ ابے ابے پشتوں میں اما کو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو کہ یہ یہاں کھڑے رہیں ہم کھانا کھانے کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے تو اس اما کے ہاتھ میں ہاتھ کا پنکھا تھا تو میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو کہنے لگی نانا بیٹا تو کھانا کھا میں تمہیں ہوا کرتی ہوں میں نے کہا میرے بیٹا بھی کہتی اور پھر پنکھا دیتی بھی نہیں ہو تو میں نے اس سے پنکھا لے لیا اس کو رخصت کر دیا اور یتیموں کو بٹھا دیا تو ان علما حضرات نے کہا بسم اللہ کیجئے۔ تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لدی نیا کلو ناموالا ظلم ان نمایا کلو ن فیبتون سعیرا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ یہ برتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور جلدی ہے کہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم کی آگ میں اب تو مولوی تھے ترجمہ تو معلوم تھا تو جا بجا سٹاپ ہو گئے کسی نے نوالہ اٹھایا تھا اور کسی نے منہ کے قریب لایا تھا اور کو تو میں نے یتیموں کو بٹھایا یہ مولوی جب سٹاپ ہو گئے تو یتیموں کو بٹھا کے اب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں اور وہ گوش لے کے یتیموں کے منہ میں ان کو کھلا رہا ہوں جب گوشت ختم ہو گیا اور میں نے یہ آیات ان کے سامنے پڑی یتیم کے مال کی حرمت کی تو میں نے بڑیا کو بلا دیا اماں آؤ یہ سب کچھ برتن وغیرہ لے جاؤ تو ان مولوں کو کہا دعا تو کرو تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا گورو گوروبا دیکھیں گے تمہارے ساتھ آج تم نے ہمارے لیے بہت نقصان کر دیا اب اب ہم کھانا کہاں کھائیں گے تو میں نے بھی کہا دیکھیں گے جب تک میں زندہ رہوں تم مجھ سے یتیم کے مال نہیں کھا سکو گے آسانی سے سہولت سے جہاں میں ہوں وہاں تم یتیم کا مال نہیں کھا سکو گی. میں بھی گھر آ گیا جب میں گھر آیا تو بڑھیا اماں میرے گھر آ گئی اور مجھے کہتی ہے محمد طاہر ایک بات پوچھوں میں نے کہا جی آج مولویوں نے کھانا نہیں کھایا وہ روٹی بھی سلامت سالن بھی تھا صرف گوش گوش ہی کھا لیا تو میں نے کہا اما میں تجھے کیا بتاؤں چھوڑو تم ناراض ہو جاؤ گی تو اس نے کہا نہیں بات بتاؤ تو میں نے کہا دیکھو مولوی آج ناراض ہو گئے کیوں ناراض ہوئے اس لیے کہ مولویوں نے کہا لوگ ہمارے لیے مرغے ذبح کرتے ہیں جمعرات کو اور اما نے صرف گوشت بے سالن بنایا تو پٹھانوں میں یہ روایت ہے کہ کوئی کسی کے طعام کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو یہ برا جانا جاتا ہے تو پختون اماں نے کہا میں فلان کی بیٹی نہیں ہوں گی کہ ان لوگوں نے میرے گھر میں پھر کھانا کھا لیے انہوں نے میرے گھر کے کھانے کو روٹی کو حقیر سمجھا تو میں نے بھی کہا میں بھی فلان کا بیٹا نہیں ہوں گا اگر میں جہاں ہوں یہ یتیم کا مال مجھ سے کھا لے نہیں کھا سکیں گے یتیم کا مال میری موجودگی میں اگر سب لوگ اس مسئلے پہ قائم ہو جائیں اور حق حقدار کو دے دیا جائے اور حقدار کے حق کو تلف نہ کیا جائے تو معاشرے میں اصلاح آ جائے گی ان لدی نیا کھلونا ماللی تامہ ظلمن بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ ظلم حرامن بھی غیر حقن ان نما یا کلو نفی بوتون ہم نارا یہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کیونکہ جو چیز آگ کی موجب ہو اس کا کھانا آگ ہے آگ کا کھانا ہے ویسے انہیں سعیرہ اور جلدی ہے کہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں سعیرہ جلانے کی جگہ یوسی کوم اللہ فیلا کم لذکرینسین یہ چھٹا حکم ہے اسلائی معاشرہ کے لیے بین الرعیت تقسیم الاموال بالفرائض وال المقدرت من المقدرتی تعالی اموال اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرو وہ رسات تین قسم کے ہیں زویل فروز آصابات اور زویل الارحام دیکھو جب کوئی مر جائے تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی کی جائے گی تیسرے نمبر پر سل سے مال میں شریعت کے مطابق وسیعت کا اجرا کیا جائے گا اور چوتھے نمبر پر مال وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا و کی تین اقسام ہے ایک ضویل فروض یہ بارہ ہیں جن کے حصے قرآن نے بیان کیے ہیں یہ ضویل فروض ہے سب سے پہلے ان بارہ و میں میراث کو ان حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا دوسرے رشتے دار و رسا ہے آصابات وہ خونی رشتہ رکھنے والے خونی رشتہ رکھنے والے جو نزدیکی رشتے دار ہیں میراث میں وہ ہیں لیکن قرآن نے ان کے حصوں کو ذکر نہیں فرمایا تو اسے عصبات کہتے ہیں زویل فروز میں سے بچنے والا مال سارا کا سارا عصبات کو دیا جائے گا عصبات موجود ہوں تو زویل ارحام میراث میں وہ رسانی بنتے تیسرے قسم کے رشتے دار زویل ہیں اور عصبات کے بھی پھر درجات ہے الحق للقریب سمپ پیچھے للبعید چودہ کوڈ ہے پہلے والا آصابہ موجود ہو تو بعد والے آصابہ محروم ہوں گے یہ میراث کے اصول میں اگر آسابات نہیں تو زویل ارحام میں پھر بچا ہوا مال تقسیم ہوگا زویل ارحام ان رشتہ داروں اور وارثوں کو کہتے ہیں جو نسبی خون کے رشتے دار تو نہیں بلکہ نسبتی رشتے دار ہیں نسبتی مامو یا خالہ وغیرہ یا اور نسبتی رشتہ دار یہ تین قسم کے ہو گئے زویل فروض کی دو اقسام ہیں قرآن نے ان کے حصے ذکر کیے بارہ ایک زویل فروض نصبیہ ان کی چھ صورت بیان ہو رہی ہیں اس آیت میں دوسرے زویل فروض سببیہ ہیں دوسری آیت میں ان چھ حصوں کا بیان ہو رہا ہے یہ چھ اور چھ بارہ ہوئے چھ نصبیہ اور چھ زویر فروس سببیہ ہے یوسی کم اللہ فی اولادکم حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم سے تعبیر وسیعت سے کیوں کیونکہ وسیعت منسوخ نہیں ہوتی وصیت کرنے والا مر جاتا ہے تو جب وسیعت منسوخ نہیں ہوتی تو یہ حکم بھی نسخہ سے پاک ہے وصیت علیق بالقبول ہوتی ہے تو یہ حکم بھی علیق بالقبول ہے قبول کرنا چاہیے اس کو وصیت خیر خواہی ہوتی ہے تو اس حکم میں بھی تمہارا خیر اور فائدہ ہے اولاد تمہاری ہے لیکن اس کے لیے تمہیں خیر کا حکم تمہارا اللہ دے رہا ہے یوسی کم اللہ حفیدی کم حکم کرتا ہے دی۔ حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں لذ کرو مثل و حضل یہ پہلا حصہ صورت اول لذ لڑکے کے لیے حصہ ہے مثل و حضل جیسے حصہ دو لڑکیوں کا ہو یعنی ایک آدمی مر گیا اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو اس کا مال دو حصوں میں تقسیم ہوگا ایک حصہ بیٹے کو دیا جائے گا اور ایک حصہ آدھا آدھا دو بیٹیوں کو دیا جائے گا کیونکہ لزکر مسل حضل ان سین یہاں زکر کو مشبہ اور ان کو مشبہ بھی بنایا اور مشبہ بھی میں وجہ تشبی اسالتن ہوا کرتی ہے جو لڑکیوں کا حصہ نہیں مانتے ان کے لڑکوں کا کیا حصہ ہے میراث میں لڑکے کا حصہ تو دو لڑکیوں کے حصے سے معلوم ہوگا لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا جتنا کہ دو لڑکیوں کا ہے لدری مسل و حضل مرد کے لیے لڑکے کے لیے حصہ ہے جیسا کہ حصہ دو لڑکیوں کا فین کن نسا ان فوکس نہ یہ دوسری صورت ہے صورت ثانی اگر ہوں لڑکیاں دو سے اوپر دو یا دو سے زیادہ تو فوق صنعت نہیں ان کے لیے فوق زائد ہے یہاں اچھا علماء کہتے ہیں فوقہ یہاں زائد ہے دو ہوں یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں کسی کی اور یہ آدمی مر جائے تو فلاح سلوسا ما ترکا ان بیٹیوں کے لیے دو تین حصے ہیں دو بٹ تین ماں اس مال میں سے ترکا جو اس نے چھوڑا جس میت نے چھوڑا ہے ان بیٹیوں کو دو بٹا تین یعنی مال کو تین حصے کر دے جائے گا دو حصے ان بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے باقی ایک بٹا تین دوسرے وہ رسا کا تیسرا وہ انکانت وَاحِدَةً حدت نصف اگر یہ بیٹی ہو ایک تو اس کے لیے آدھا مال ہے آدھا مال ایک آدمی مر گیا اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہے تو مال آدھا اس بیٹی کو دے دیا جائے گا آدھا دوسرے وہ رسا میں تقسیم کیا جائے گا ولی بو واہ کلی واحد سود سما ترکا مما ترک انکان لن یہ چوتھی سورت اگر میت کی اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ یعنی ایک بٹا اچھے دیا جائے گا ہر واحد کو باپ کا بھی ایک بٹا اچھے اور ماں کا بھی ایک بٹ جبکہ میت کی اولاد ہو ولی اب اوئی اور میت کے ماں باپ کے لیے لکل واحد منہ ہما ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے یعنی باپ کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی اسو اس دو سو چھٹا چھٹا حصہ ہے مما ترا کا اس مال میں سے جو اس میت نے چھوڑا ان کا نہو ولا دن اگر ہو اس میت کی اولاد فعلم یو ولادن یہ پانچویں صورت ہے اگر نہ ہو اس میت کی اولاد وور سو ابواہو اور میراث میں لیتا ہو اس کو اس کے والدین تو فلی امی حصولس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے ایک تین اب ڈبل ہو گیا اولاد نہیں ہے میت کی والدین ہیں تو ایک بٹین ماں کا ہوا باپ عصبہ ہو جائے گا باقی ماندہ سارا مال باپ کا ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے اس صورت میں باپ آسابات میں سے ہوگا چھٹی صورت ف ان لہ نا فلی امی حصوں اگر ہو اس میت کے بین بھائی تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے بین بھائیوں کو کچھ ملتا نہیں ہے لیکن اس کو میراث کے علم میں علم فرائض کی اصطلاح میں حجب نقصان کہتے حجب نقصان اس میت کی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بین بھائی ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا پھر آدھا ہو گیا کیوں وہاں بین بھائیوں کی ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے تو بین بھائیوں کو کچھ نہیں مل رہا لیکن ان بین بھائیوں نے ماں کا حصہ کم کر دیا باپ کا حصہ آصبیت کی بنا پہ زیادہ ہو گیا کیونکہ بین بھائیوں کی ذمہ داری اور نان نفق باپ پہ ہے تو پھر ان کا نان الحوئی خواتون فلی امی حصوں اگر ہوں اس میت کے بین بھائی تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے پھر ممبادی وسیت یوں سی بہا دین وسیعت کے بعد وصیت کو پورا کرنے کے بعد کہ وصیت کی گئی ہو اس پر او دین یا اس مر مرنے والے پہ قرضہ ہو ہم نے جو ترتیب ذکر کی ہے تو دین وسیت سے پہلے ہے پہلے کفن دفن پھر دین اور پھر وسیعت ہے پھر تقسیم میراث ہے یہاں قرآن نے وسیعت کو دین سے پہلے ذکر کیا ہے ممبادی وصیتی یوسیبا عودین قرضہ بعد میں ذکر کیا قرآن نے اور وسیعت کو پہلے ذکر کیا قرآن میں تو حال تو یہ ہے نفس العمر میں قرض ادائے کی ادائیگی وصیت کی پوری کرنے سے پہلے ہوگا وصیت کو پوری پورا کرنے سے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا یہاں قرض کو بعد میں کیوں ذکر کیا تو علماء ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ وسیعت کا پوچھنے والا کوئی نہیں قرض کا مانگنے والا تو موجود ہے وہ آئے گا وہ رسا سے قرض کو طلب کرے گا لیکن وسیعت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ رسا وسیعت پوری نہیں کرتے تو وہ آدمی تو مرا ہوا ہے وہ کون کیسے پوچھے گا کون پوچھے گا وہ رسا سے تو اللہ نے وسیعت کو پہلے ذکر کر دیا کہ اگر کوئی پوچھنے والا نہیں تو میں تو پوچھنے والا ہوں حقیقت یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرضے کی ادائیگی وسیعت کی پوری کرنے سے پہلے ہوگی وصیت کے پورے کرنے سے پہلے ہوگی سمجھ میں آ رہی ہے بات امبادی وسیعت یوں سی او دین وصیت کے بعد وصیت کے پورے کرنے کے بعد کہ وصیت کی گئی ہو اس پر او دین یا ہو اس میت پہ قرضہ آباؤ کم آپناؤ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے لا تدرون ایو اقرب الکم نفا تم نہیں جانتے کہ کون سے ان میں سے زیادہ قریب ہیں تمہارے نفع کے اعتبار سے تمہیں کون قریب ہے فریدت من اللہ یہ مقرریہ ہے اللہ کی طرف سے فریضہ یہ فرضی قانون ہے اللہ کی طرف سے فریضہ ہے ذمہ داری ہے لازمی لازمی ذمہ داری اللہ کا علی من حکیمہ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے والکم نسو ماترا کا زواج اب چھ زویل الفروض سببیہ ذکر ہو رہے ہیں نسبیہ ذکر ہو گئے اب سببیہ تمہارے لیے آدھا مال ہے اس سے جو چھوڑا ہو تمہاری بیویوں نے علم یق اللہ ودن اگر نہ ہو تمہاری ان بیویوں کی اولاد ایک عورت مر گئی اس کی اولاد نہیں تھی تو اس عورت کی میراث میں سے خاون کو آدھا حصہ دیا جائے گا اگر فین کا نہ لہن اگر ہو ان بیویوں کے بچے اولاد ہو تو فلا کمر پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ایک بٹ چار ہے عورت مر گئی اور اس کی اولاد تھی تو باپ کا شوہر کا حصہ کم ہو گیا اس کو بھی حجب نقصان کہتے ہیں مما ترک اس مال میں سے جو چھوڑا ہو ان عورتوں نے ممبادی وسیعت وصیت کو پورا کرنے کے بعد یوسینہ بھی ہا کے وسیعت کرتے ہیں کرتی ہیں یہ عورتیں اس پر وصیت کرتی ہیں یہ عورتیں اس پر عدین یا ہو ان پر قرضہ والا ہنر اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما اس مال میں سے تارک تم جو تم چھوڑتے ہو شوہر مر گیا تو بیوی کا کتنا حصہ ہے چوتھا اس صورت میں لم یق القم ولادن اگر نہ ہو تمہاری اولاد اس شوہر کی اولاد نہیں تھی تو بیوی کا چوتھا حصہ ہے ایک بیوی ہو تو ایک بٹا چار لے لے گی دو ہوں تو ایک بٹ دونوں میں تقسیم ہو جائے گا تین ہو تو تین میں تقسیم ہوگا اور چار ہوں تو چاروں میں تقسیم ہوگا اگر شوہر کی اولاد نہیں تو بیوی اور بیویوں کا حق ایک بٹا چار ہے ربا فل کا نل کم ولا دن اور اگر ہو تمہاری اولاد تو فلاں ان بیوی بی کا اس بی ان بیویوں کا آٹھواں حصہ ہے پھر ایک بٹا آٹھ ہے تو ایک بٹا آٹھ ایک بیوی بی ہو تو ایک کا ہے دو ہو تو دو میں تقسیم ہوگا تین ہو تو تین میں تقسیم ہوگا چار ہو تو چار میں تقسیم ہوگا بیویوں سے مراد وہ بیویاں ہیں جو اس میت کے مرنے کے وقت اس کے نکاح میں تھی جن کو طلاق دے دی گئی تھی وہ نہیں مراد ہے ممبادی وسیت انتوسون بھی ہاؤ دین وسیعت کو پورا کرنے کے بعد کی وسیعت کرتے ہو تم اس پر یا ہو تم پر قرضہ وہ انکانہ رجن یو رسو کلالا یہ گیارہویں صورت ہے گیارہویں صورت اگر ایک آدمی مر گیا اگر ہو ایک آدمی یو رسو کے میراث میں اس کو لیا جاتا ہے کلالتن وہ ہو میرات بھانج بے اولاد کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اصول بھی نہ ہوں فرور بھی نہ ہوں اصول ماں باپ دادا دادی فرور بیٹا بیٹی پوتا پوتی کچھ بھی نہیں ہے کلالہ اچھا پوچھا مفرد اومراتن یا ہو ایک عورت کلال و لہو او اوختن اور اس مرنے والے کا ایک بھائی ہو یا بہن ہو یہ بھائی بہن تین قسم کے ہیں ایک کو عینی کہتے ہیں عینی ان بھائی بہنوں کو کہتے ہیں جو سکے ہوں سگے سگے بین بھائی کسے ماں باپ دونوں شریک ہے دوسرے علاتی ہیں علاتی ان بین بھائیوں کو کہتے ہیں جن کے باپ تو شریک ہیں مائیں جدا جدا ہیں دو ماؤں کی اولاد ایک باپ سے یہ بہن بھائی ہیں اللہ تھی مہندی جدا جدا ہو یورے اور تیسرے ہیں اخیافی اخیافی وہ بہن بھائی ہیں جن کی ماں شریک ہو باپ جدا جدا ہو ایک عورت کا ایک شوہر سے بیٹا ہوا وہ شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی اس عورت نے دوسرا نکاح کر دیا دوسرے شوہر سے بیٹا ہوا یہ دونوں بھائی ہیں اخیافی ماں ان کی ایک ہے باپ جدا جدا ہے یہاں اخن اور اوختن سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں کون سے ماں شریک باپ جدا جدا ہے ہر چی آئینی اور علاتی ہیں وہ اس صورت کی 176 نمبر آیت میں آ رہے ہیں ان کا بیان اس صورت میں آیت نمبر 176 میں ان کا بیان آ رہا ہے آئینی اور علاتی بین بھائیوں کا حصہ اور حق وہاں ذکر ہو رہا ہے وہ انکانہ رجنو رسو اگر ہو ایک آدمی کہ اسے میراث میں لیا جاتا ہے ہو وہ بے اولاد بے اصول اور بے فروع اب امراتن یا ایک عورت ہو کلالا و لہو اخن اور اس کا ہو ایک بھائی او اخت یا بہن ہو تو فلی کلی واحد ہو مسود ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے یہاں لے مثل مسل حضل انسین ان کا قاعدہ نہیں ہے بھائی ہو تو بھی ایک بٹا اچھے بہن ہو تو بھی ایک بٹ اچھے فن ان کانو اکثر امن ذالی اگر ہو زیادہ اس سے یعنی دو ہوں یا تین ہو چار ہوں دس ہو تو فہم شعرا کا آفس سلو سے یہ شریک ہوں گے تیسرے حصے میں ایک بٹ تین مال پھر ان سب بہن بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا مساوی مثل مصر حضر حسین کا قاعدہ نہیں چلے گا یہاں بہن کو اور بھائی کو ایک ہی طرح کا حصہ ملے گا ممبادی وصیتی یوں سا بحاؤ دین وسیعت کو پورا کرنے کے بعد کہ وسیعت کی جائے اس پر یا ہو اس پر قرضہ غیر مدار یہ خبر ہے کانا محظوف کی کونو غیر مدار ہو جاؤ تم نا پہنچانے والے کسی کو کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچاؤ یہ ماقبل سارے احکام پہ تنویر ہے جتنے احکامات ذکر ہو گئے چھے چھ کے چھے پہ تنویر ہے روشنائی اللہ کے حکموں کو پورا کرو کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ وسیعت من اللہ یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے تو یہ بارہ زویل فروس فینکان و اکثر امن زالی کا یہ بارہواں تھا اچھا بارہویں صورت تھی وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے برداشت والا ہے تلک حدود اللہ ہی اللہ کے دین کی سرحدات ہے اللہ کے قانون کی بشارت جس کسی نے تابیداری کی اللہ اور اللہ کے رسول کی یدھ جنات داخل کر دیا جائے گا جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں یہ کامیابی بہت بڑی ہے اب زجر مومنوں کو جس کسی نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ تعد حدودہ اور تجاوز کیا اللہ کے دین کی سرحدات سے اللہ کے قانون کی حدودات سے یدھ خل تو داخل کر دے گا اس کو اللہ جہنم میں ہمیشہ رہ گئی اس میں اور اس کے لیے عذاب محین احانت والا ہوگا اب ساتواں حکم حکم رد الفواہش اور تطہر النفسکا و اللہ تی تین من السائکم وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے پست شہید علی ہنار باتم ان تو گواہ پکڑو ان پر چار گواہ تم میں سے ان کے اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں گواہوں کی ضرورت ہوگی تو گواہ چار ہونے ہیں دوسرے معاملات میں دو گواہوں سے کام چلتا ہے یہاں زنا کا معاملہ بہت نازک ہے تو یہاں چار گواہوں کو طلب کیا جائے گا ان شہیدو اگر گواہی کر دی ان چار گواہوں نے تو فامسی کو ہن فلبوت بند کر دو ان کو گھروں میں قید کر دو حتہ یا تو فا کہ مار دے ختم کر دے ان کو موت پورا کر دے یعنی ان کو قید کر دو تو یہ خود ہی گٹ گٹ کے مر جائے گی او یا جال اللہ صبیلا یا ٹھہرا دے گا اللہ ان کے لیے صبیلاً قاضی کا فیصلہ سبیلا قاضی فیصلہ کر دے گا رجم کا رجم کا فیصلہ کر دے گا کیونکہ جو عورت شادی شدہ ہو اور وہ بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے تو سبیلا سے مراد راستہ دوسرا یعنی قاضی کا فیصلہ و لذانیاتی حدیث میں آتا البکر بل بکری جلدمیاتن و, و تغریب و عامن یا تغریب و عامن اس آیت کے ساتھ منسوخ ہے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اب بھی قاضی کی سیاست پہ موقوف ہے اگر غیر شادی شدہ غیر محسن زنا کر لے تو سو کوڑے اور ایک دن ایک سال کے لیے جلاوتنی اس کی سزا ہے اگر قاضی بہتر جانے حد سو کوڑے ہیں اب قاضی کو اس میں مسلحت نظر آ رہی ہے کہ ایک سال کے لیے ان کو جلاوطن کر دے تو کر دے یہ حد نہیں ہے یہ بنا ہے قاضی کی فیصلے اور سیاست پر اور جو شادی شدہ جنا کر لے تو اس کے لیے پھر رجم ہے و اور وہ دو مرد یاتھیانہا جو آتے ہیں اس بے حیائی کو میں کم تم میں سے فاضو تو بہت سخت سزا دو ان کو کیا سزا دو بعض علماء لکھتے ہیں یقتل اول والمفعول فائل مفول دونوں کو قتل کر دو یا محسن غیر محسن پہ قیاس ہے امام صاحب کہتے ہیں ایزا دے دو ان کو بہت تکلیف دے دو جیل میں بند کر دو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو اوپر سے نیچے آگ میں پھینک دو نیچے آگ جلا کے اوپر سے پھینک دو تو یہ سزائیں مختلف نوعیت کی مختلف لوگوں کے لیے جو عادی ہو گئے ہوں تو ان کے لیے سزا فقط قتل ہے تفسیر مظہری میں قاضی صاحب نے لکھا ہے اور جو عادی نہ ہوئے ہوں ایک دفعہ دو دفعہ انہوں نے یہ بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو تو ان کے لیے درد سزا دینی چاہیے امام صاحب قتل سے انکار کرتے ہیں اور ایزا عذیت سخت سزا دینا حدیث آیت کی تفسیر ہے کہ قتل کر دیا جائے یقتل الفا اللہ تو ہم نے اس کا جواب کر دیا کہ جو عادی ہو اسے قتل کر دیا جائے جو عادی نہ ہو اور اسے ایک بار جرم ہو جائے تو اسے سخت سزا دی جائے و اور وہ دو مردیاتی آنی ہا جو آتے ہیں اس بحیئی کو تم میں سے تو سخت سزا دو ان کو اگر انہوں نے توبہ کر دیا اور درست کر دیا اپنے عمل کو فارضان ہما تو منہ پھیر دو ان سے پھر ان کی اس برائی کو یاد نہ کرو ان اللہ کا نتواب رحیمہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ان نبت توبت عمل یقیناً قبول کرنا توبے کا اللہ پر اللہ المراد الوجوب الاکن لتا الوعد امام نصفی نے تفسیر مدارک میں کہا کہ یہاں اعلیٰ وجوب کے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ پر کسی کا واجبی اجباری حق نہیں ہے بلکہ یہ تاکید وعدہ کے لیے ہے اعلیٰ یقیناً توبے کا قبول کرنا اللہ پر ان لوگوں کے لیے یہ عملونسو ابھی جہالتن جو عمل کرتے ہیں برا نا سمجھی کی وجہ سے جہالتن نا سمجھی کی وجہ سے سمایتوبون من قریب پھر توبہ کرتے ہیں فوراً فولا کے اللہ علم یہ لوگ مہربانی کر دے گا اللہ ان پر اور اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا یہاں یعنی اشکال ہے وہ اشکال یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا بجہالتی ناسمجی کی وجہ سے اور پھر توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے تو جس نے سمجھ بوجھ کر گنا کیا تو کیا اس کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے گا بجالتن قید کا کیا معنی ہے اللہ تو سب کی توبہ قبول فرماتا ہے تو علماء اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں ایک جواب یہ ہے تفسیر یہ ہے بجالتن سے مراد بی اختیارہ ہی لذت علی الباقیہ جہالت سے مراد نہ سمجھی نہیں ہے بلکہ لذت فانی کو لذت باقی سے پہ اختیار کرنا آخرت کی نعمتیں اس سے بھول گئی ہیں یہ نہ سمجھ جاہل ہو گیا اس کو دنیا کی ظاہری لذت نے اندھا کر دیا ہے تو یہ جہالت ہے ہر گناہ گار لذت فانیہ کو ترجیح دیتا ہے لذت باقیہ پر یہ جہالت ہے ہر گناہ گار جاہل ہے تو ہر گناہ گار کی جو سمجھتے ہوئے گنا کرے یا نہ سمجھی میں گنا کرے سب کی توبہ قبول ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو جہالت سے مراد کیا ہے فانی دنیاوی لذت کو باقی اخروی لذت پہ اختیار کرنا باقی آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بھول کر دنیا کی ظاہری شہوات کے پیچھے بھاگنا یا جہالت سے مراد علماء تفصیر فرماتے ہیں آدم آدم و تفق کو اس گنا کے انجام میں سوچ نہیں کرنا اگر گناہ گار گناہ کے نتیجے اور عذاب اور انجام میں سوچے تو یہ کبھی بھی گنا نہیں کرے گا لیکن یہ جاہل ہوتا ہے اس گناہ کے نتیجے اور انجام سے ناخبر ہوتا ہے ہر گناہ گار جو سمجھ کے گنا کرتا ہے وہ بھی عاقبت سے نا اندیش ہے اور جو نا سمجھی میں کرے وہ تو خود ہے من قریب ان سے مراد قبل الموت یا قبل مرض ہے امام نصفی نے لکھا کلو ما کان قبل الموت فو من قریب وراک نے نصیحت کی تھی نا قدم نفسی کا توبتن قدم لنفسک نفسی کا قبل الممات وقبل حبس ال السنی بادر بہا غلقنفو سف انہا ظخر و غنی وغنی غنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر دے تیری زبان کو بند کر دیا جائے گا اپنے دل کو ٹھنڈا کر دے اللہ سے معافی مانگنے سے یہ بہت بڑی غنیمت ہے دنیا کی زندگی ں نمت توبت اللہ عاللہ ہی توبہ کا قبول کرنا اللہ پہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برا نا سمجھی کی وجہ سے پھر توبہ کرتے ہیں فورا تو یہ لوگ مہربانی کر دے گا اللہ ان پر اور اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا ولی ستی تعبۃ اللزی نیامعلون اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برا ساری زندگی برائی میں اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں حتیٰ اذا ذرا حدم الموت حتیٰ کہ آ جائے ان میں سے ایک کو موت کی علامات قال انی تھب تل آنا پھر یہ کہتا ہے یقینا میں توبہ کرتا ہوں اب اب توبہ کرتا ہوں موت اور غرغرے میں سکرات الموت اور نز میں یہ کہتا ہے توبہ جیسے فرعون نے کی تھی سوریونساہیت نمبر نبے میں ولدین اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی طرف سے یہ منہ جو مرتے ہیں وہم کو فارون اس حال میں کہ ہوں یہ کافر یعنی بیمان مر گئے ایمان نہیں لایا اور یہ ساری زندگی استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے شرک سے توبہ نہیں کی تو اسے معافی نہیں ہے ان اللہ علیہ فرنشر کبھی وہم کفار یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں پھر لوگ ان کے لیے بعد میں معافیہ ان کے مرنے کے بعد اللہ سے مانگے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا کیونکہ عقیدے کا فطور بیمانی کفر و شرک اللہ معاف نہیں فرماتا الائقات علیمہ یہ لوگ تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک یا یادینہ منو یہ آٹھواں حکم ہے ہاٹھواں حکم میراث میں مال ملتا ہے عورتیں نہیں ملتی او ایمان والو حلال نہیں ہے تمہارے لیے انتری سنسا کرہن کہ میراث میں لے لو تم عورتوں کو زبردستی کرہن اتقید علی کر لا يدل علی الجواز عند اند ہی جاہلیت میں یہ تھا جس طرح مال بانٹا کرتے تھے میت کا اسی طرح عورتیں بھی بانٹا کرتے تھے وارثوں میں تو عورتیں تو مال نہیں ہیں وہ تو آزاد ہو گئی ان کی اپنی مرضی اس گھر میں کسی سے نکاح کرتی ہیں عدت کے گزرنے کے بعد یا کہیں باہر جاتی ہیں کسی اور سے نکاح کرتی ہیں اپنی زندگی کے بارے میں وہ خود فیصلہ کرنے کی حقدار ہے شریعت کے قانون کے مطابق تو لا ترس لاكمن تریس النساء کرہن ولا ظلونا اور مت تنگ کرو تم ان کو تنگ نہ کرو الاضل تضیق و تنگی لانا اور بے جا حبس میں مبتلا کرنا لذہبو اے اس لیے کہ لیتے ہو تم ان سے ان پہ تنگی لاتے ہو اس لیے کہ لے لی لو تم ان سے ببادی ما آتے تمہنا باز و مال جو تم نے دیا ہے ان کو ان کا میراث میں جو حصہ تھا تم ان کو تنگ کرتے ہو پریشان کرتے ہو کہ وہ تم ان سے لے لو اللہ عیاتینہ بھی فواہشن مبینت اللہ عیاتینہ بھی مگر یہ کہ یہ آتی ہوں بے حیائی ظاہر کو فاحشہ موصوب بصفت صفت ہے مراد اخلاقی ہے نشوز اور ایزا فاہشہ اگر الفاہشہ ہو بغیر صفت کے تو پھر زنا مراد ہوتا ہے کرتبی نے لکھا لیکن یہاں مبینتن کا لفظ اس کی دلیل ہے کہ فاہشہ سے مراد شوہر کی نافرمانی ہے اللہ عیا مگر اگر لیکن اگر آتی ہوں یہ عورت بفاہشت مبینتن بے حیائی ظاہر کوئی اپنے خاون کی نافرمانی کریں اور ان کو تکلیف دیں جیسے سورہ حضاب آیت نمبر تیس میں اللہ یاتین بفاہشت مبینتن جہاں جزا مقدر ہے تو اگر خاون کی نافرمان ہوں تو پھر خاون اپنے پھر اس صورت میں خلا جائز ہے رخصت کر دو اس سے بس یہ خاون کی نافرمان ہے اور طلاق لینا چاہتی ہے وہ آ شروع ہننا بالمعروف اور زندگی گزارو ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ فن کا ہو اگر تم برا جانتے ہو فقر تمہ اگر برا جانتے ہو ان کو تو قریب ہے کہ برا جانو گے تم ایک چیز کو اور ٹھہرایا ہوگا اللہ نے اس میں خیرن کثیرہ خیرن کسیرا اے اجرن کثیرہ بہت بڑا اجر ان عورتوں کی بات صفات تمہیں بوری بھی لگے تو بھی ان کے ساتھ گزارا کرو تو اللہ تمہیں اجر دے گا کثیرن یا اس ایک بری صفت میں دوسری بہت سی خیریں ہوں گی تمہیں نہیں نظر آ رہی وہی نرت تو مستبدال جاؤ اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا ایک بیوی کے مکان ازو جن دوسری بیوی کے بدلے وات ہے تمدا ہنقن تارن اور تم تم نے دیا ہو ان میں سے ایک کو بہت بڑا خزانہ قنتار قنتار بہت بڑا خزانہ تو فلاطا خزو من حشین لو اس سے کچھ چیز بھی وہ مہر واپس نہ لو عطا خزو نہ ہو بہتا نہ ہوں ایسم لیتے ہو تم اس کو تہمت لگانے کے ذریعے کہ تم ان عورتوں پہ تحمت لگاتے ہو ان سے مہر واپس لیتے ہو ویسم مبینہ گنا ظاہر کے ساتھ گناہ نہ بہتان اے باہی کم سے کم مہر کی مقدار دس درہم ہے مہر کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی حد بندی نہیں ہے قمتار قرآن نے کہا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے لا تغالو فی صدقات النساء تم غلو نہ کرو عورتوں کے مہروں میں تو ایک عورت اٹھی اور فرمایا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ قرآن تو کہہ رہے ہے ان وہ آتے تم اخداہن قنتارن قنتار تو بڑے خزانے کو کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ مہر نہ دو تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاف کہا من عمر یہ عورت عمر سے زیادہ قرآن پہ سمجھنے والی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عورت زیادہ سمجھنے والی تھی بلکہ یہ عمر کی توازو تھی آجیزی تھی عمر جو فرما رہے تھے کہ نکاح میں مہر کم مقرر کیا کرو حدیث میں آتا ہے جس نکاح میں مہر کم مقرر ہو وہ نکاح برکتی ہوا کرتا ہے اور اگر نکاح کم ہو طاقت اور استطاعت کے مطابق تو اس میں جھوٹا پن نہیں آتا خاون کے لیے وہ مہر دے دے گا اگر زیادہ مہر مقرر کیا تو یہ خاون جھوٹا ہو جائے گا پھر یہ ماہر کی ادائیگی نہیں کرے گا تو یہ جواز اور عادم جواز کی بات نہیں تھی عمر تو بہتری اور اولویت کا بیان کر رہے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ عورتوں کے ماہر کم مقرر کیے جائیں اب قنتار بارہ, بارہ ہزار اوقیے کا تھا اور ایک اوقیہ چالیس درہموں کا تھا واقعی فتح اور کس طرح لوگے تم یہ مہارن سے وقد افزا بعض حکم الباز اور یقیناً نزدیکت کی ہے بعض بعض تم میں سے بعضوں نے البازن بعض باز کے تم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوئے ہو تب ایک دوسرے پر بہتان نہ لگاؤ اب ایک دوسرے پر تہمت نہ لگاؤ وا خزنم ان قمیصاقن غلیزہ اور لیا تھا اخزنا فائل کی زمین نسا کی طرف ہے لیا تھا ان عورتوں نے تم سے وعدہ پکا حسن معاشرت کا جب تم نے کہا میں نے قبول کیا تو اس قبول کرنے میں تم نے حسن معاشرت کا وعدہ کر دیا ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اخس تم بھی امانت اللہ وسط تم فروج نبی خلیمت اللہ حدیث میں آتا ہے تم نے ان عورتوں کو لیا اللہ کی امانت میں اور تمہارے لیے ان کی شرم گائے حلال ٹھہری اللہ کے نام سے تو جب نکاح کے وقت تم نے قبول کا لفظ کہا تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس کے حق بھی میں نے قبول کر دیے حسن معاشرت کا وعدہ بھی کر دیا تھا تم نے خز نمن کم می اور لیا تھا ان عورتوں نے تم سے وعدہ پکا ولا تن کی حکما کہا اور نکاح نہ کرو یہ نوہ حکم ہے اپنے آبا کی بےزتی نہ کرو ان کی منکوہا کے ساتھ نکاح نہ کرو اور نکاح نہ میں نکاح بمانے وتی ہے اگر آبا نے کسی عورت کے ساتھ وتی کی ہو جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے تو بیٹا اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا نکاح نہ کرو اس کے ساتھ کہ ملاب کیا ہو جس عورت کے ساتھ آبا و کم تمہارے آبانے نے منن نسائی عورتوں سے لاماقت صلف سلف مگر وہ جو پہلے گزر چکا تیر پہر ان نحو کا نفع یقینا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے وہ مختہ اور سگن اور غصے کا سبب فاہشتاً عقلا و مقتاً شرعن و ساصبیر اور بہت برا راستہ ہے اور حرمت علیکم تالی کم اما یہ دسواں حکم نہیں یعنی نکاح المحرمات محرمات سے نکاح نہ کرو جن کو اللہ نے تم پہ حرام ٹھہرایا ان عورتوں سے نکاح نہ کرو حرمت علیکم کم اما حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں و بنا تو کم اور تمہاری بیٹیاں واہ خوات اور تمہاری بہنے و ماں اور تمہاری پھوپھیاں و خالات و کم اور تمہاری معاشیاں و بناۃ الاخ اور تمہاری بھانجیاں و بناۃ الوقت اور, اور تمہاری بتیجیاں بھانجیاں بہن کی بیٹی بنا تلوخت بتیجی بھائی کی بیٹی یہ حرمت نصبی تھی اب حرمت رضات وم ہاتھ و کم اللہ تھی ارزاں اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے تم کو رضاعت ہور من ال رضات ماہور من الموجامہ من النصب رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے جو رشتے نسب میں حرام ہیں ماں رضائی تو بہن وا خواتوں کو من الرزا اور بہنے تمہاری رضات سے و مہات و نسائی کم یہ حرمت مشاہرت تیسری قسم کی حرمت اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی تمہاری ساس و ابی وربا ابو اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں اللہ تی فی حجوری یہ قید اتفاقی ہے خصوصاً وہ بیٹیاں تمہاری بیویوں کی جو تمہاری پرورش میں ہوں کیونکہ جو پرورش میں ہو اس پہ ہاتھ زیادہ چلتا ہے تو اس لیے ان سے منع کر دیا کہ تم نے ماں سے نکاح کیا تو اس کی بیٹی سے پھر تم نکاح نہیں کر سکتے حرمت مساحرت ہے اگر تمہاری پرورش میں نہ ہو تو بھی تم پہ حرام ہے وربا ایبو کم اللہ تھی تمہاری بیویوں کی بیٹیاں اللہ وہ تھی وہ فی حجوری کم جو تمہاری پرورش میں ہو نسائی کم تمہاری عورتوں میں سے اللہ تھی دخل تم بہننا وہ بیویاں جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہو جن کے ساتھ جمع مجامات ہوئی ہاں اگر ایک عورت سے نکاح کیا لیکن جمع نہیں کیا اسے طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے پھر لیکن اگر جمع کر دیا تو پھر نہیں فلم تکون دخل تم بہن اگر نہ ہو تم کہ تم نے جمع کیا ہو ان عورتوں کے ساتھ تو فلا جنا حال کم نہیں ہے گنا تم پر وہ ہلا اب اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں شور تو ہوئی پور دنگور تھا بہوئیں وہ ہلا اب اور بہوئیں تمہاری تمہارے بیٹوں کی بیویاں اللہ من اسلام وہ جو تمہاری پوچھتے ہوں یعنی تمہارے اپنے بیٹے ہیں ایک تو منہ بولا بیٹا ہے متبنہ زید کی بیوی زینب سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا تھا من اسلاب کی قید احتراضی ہے جو بیٹے تمہارے اپنے سلبی ہوں ان کی بیویوں سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے وان تجماؤ بین الوختینی اور حرام ہے تمہارے لیے کہ تم جمع کر دو نکاح اور وتی میں دو بہنوں کے درمیان دو بہنوں کے درمیان مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں آ سکتی ہاں ایک کو طلاق دے کر ی بعد دیگرے سے نکاح ہو سکتا ہے یا ایک مر گئی دوسری کر لی نکاح یا ایک طلاق دی دوسری بہن سے نکاح کر دیا اب یہاں تجماؤ نکاحن بھی حرام ہے تجماؤ وتی بھی حرام ہے سالی سے بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ عورت حرام ہو گئی حرمت مساہرت آ گئی تو حرام ہے تمہارے لیے ان اے نکاحن وت ان سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں ایک قائدہ یاد کر لو قانون یہ ہے ان دو عورتوں کو ایک شوہر ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کر دیا جائے دوسری کو عورت تو ان کے اپنا ماب اپنے مابین میں نکاح نہ ہو وہ دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں آ سکتی جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری سے اس کا نکاح نہ ہو جیسے پپھی اور بتیجی پپھی کو اگر مرد فرض کر لیا جائے تو چچا ہو جائے گا تو چچا کا نکاح بتیجی سے ہوتا ہے تو ایک مرد اپنے نکاح میں پپھی اور بتیجی کو ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا انتھجما بین الاختین کے نیچے اولا لکھ اسی طرح ماسی اور بھانجی سمجھ میں آ رہی اب ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لو تو دوسری سے نکاح تو نہیں ہوگا تو ان کا ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع ہونا بھی حرام ہے سمجھ میں آ ما قد قصلف مگر وہ جو پہلے گزر چکا ہے ان اللہ کا غفور الرحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان والمحسنات من نسائی اور وہ پاک دامن عورتوں میں سے چوتھی قسم کی محرمات محسنات سے مراد یہاں خاون دو والی ہے محسن حسن سے ہے حسن قلا کو کہتے ہیں قلعہ پہچانتے ہو قلعہ عورتوں کے لیے تین قلعے ہیں عزت کے بچانے کے لیے ایک نکاح ایک لڑکی نے شادی کر لی تو اس کی عزت محفوظ ہو گئی خاون اس کے لیے قلعہ بن گیا عورتوں کے لیے دوسرا حسن پاک دامنی ہے ایک عورت حیا ناک با پردہ پاک دامن ہے تو پردہ اس کی حفاظت کرتا ہے پاک دامنی اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے اور تیسرا حسن عورتوں کے لیے حریت ہے آزادی جو عورت لونڈی ہو کنیز ہو وہ مالک سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی مالک کے لیے وہ حلال اور روا ہو جاتی ہے ملکیت ہے مل کے رقبہ ہے تو اس عورت کی حفاظت حریت کے ذریعے پاک دائمنی کے ذریعے اور خاون کے ذریعے ہے اب یہاں محسنات سے مراد خاوندوں والی ہیں بعد میں پھر محسنات کا دوسرا معنی کریں گے لیکن یہاں کون سی محسنات شادی شدہ ایک عورت نے ایک خاون کے ساتھ شادی کر لی تو یہ شادی دنیا پر حرام ہو گئی جب تک اس خاون کے نکاح میں ہے کسی کے لیے حلال نہیں ہے جب نکاح ٹوٹ گیا عدت گزر گئی تو پھر دوسرے کے لیے حلال ہوگی نکاح میں آنا سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات تو ول محسنا تو یہ چار قسم کی محرمات محرماتے نصبی رضائی اور حرمت مساہرت اور حسن کی وجہ سے یعنی نکاح کی وجہ سے ول موسنا تمنسا اور خاونوں والی عورتیں عورتوں میں سے اللہ ملاقت مانو کم مگر وہ کہ مالک ہو تمہارے ہاتھ اس ان کے یعنی لونڈیاں ہاں لونڈی نکاح کرے گی مالک کی اجازت سے اگر مالک نے کنیز کو نکاح کی اجازت دے دی تو پھر یہ کنیز مالک پہ حرام ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کنیز اپنے شوہر کے ساتھ بھی جمع کرے اور مالک کے ساتھ بھی کرے نہیں ایک وقت میں ایک عورت ایک مرد کے ساتھ مراسم بنا سکے گی اور اس کے لیے شریعت نے قوانین بھیجے ہیں کہ کس قانون کے تحت بنا سکے گی اللہ ما ملکت ایمانوں کو مرد چار عورتوں کے ساتھ نکاحن اور بے شمار عورتوں کے ساتھ ملکن مراسم بنا سکتا ہے ملک کے رقبی کیونکہ کنیزوں کی کوئی حد نہیں ہے بیویوں کی حد ہے چار کنیزیں تو جتنی ہوں کتاب اللہ الزیم کتاب اللہ لازم کر دو اپنے اوپر اللہ کا حکم یا کتاب کتاب اللہ اللہ نے لکھا ہے یہ حکم تمہارے لیے علیکم مقرر کیا ہے اللہ نے یہ قانون علیکم تم پر کتھب کتاب اللہ علیکم یا الزیم کتاب اللہ علیکم وہ ہلکم و رازالکم اور حلال کیا گیا تمہارے لیے وہ جو اس کے علاوہ ہیں یعنی خاون و والی نہیں ہیں ان تب تبویم والم کہ تم ان کو ڈھونڈتے ہو تمہارے مالوں کے ذریعے مہر دیتے ہو محسنینہ خبر ہے مبتدا محظوفہ کی کانا کون محسنینہ ہو جاؤ تم پاک دامن غیرم مسافینہ نہ ہو جاؤ تم بے حیا مسافقین صفحہ کہتے ہیں زنا کو بے رحروی کو فمستم تھا تم بھی ہی من ہونا تو وہ کے فائدہ حاصل کرو تم ان کے ذریعے من ہونا ان عورتوں سے تو فاتو ہن اجورا ہن فریدتن دے دو ان کو ان کے مہر مقرر ولا جنا حال کم نہیں گنا تم پر اس میں ترا دئی تم بھی ہی ممبادل فریدتی کہ تم جوڑ جاڑی کر لو اس پر مقرر کرنے کے بعد ایک لاکھ روپئے مہر مقرر کیا ہے اور پھر فام تفیم ہو گئی کہ پچاس معاف کر دیے پچاس دے دو تو کوئی گناہ نہیں ان اللہ حکانہ من حکیمہ بے شک اللہ اب جاننے والا اور حکمتوں والا جو کوئی طاقت نہیں رکھتا تم میں سے طلاً مالداری کا ای کے ہاکے نکاح کرے جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کرنے کا المحسنات المومنات آزاد مومنوں سے یہاں محسنات سے مراد کیا ہے آزاد یہاں حسن آزادی حریت مراد ہے آزاد مومنوں سے نکاح کی طاقت جو کوئی نہ رکھے تو فمیم ماملک تیمان و پھر نکاح میں لے لے ان لونڈیوں کو کہ مالک ہوں تمہارے ہاتھ ان کے منفتیاتی کم المومنات تمہاری لونڈیوں میں سے مومنات مومنہ اب یہ من کو ملمومنات بھی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے لونڈی کافرہ بھی جائز ہے واللہ اللہ عالم ایمانکم اور اللہ جانتا ہے تمہاری ایمانوں کو بعض تم میں سے بعضوں میں سے ہیں فن کینہ تو تم نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ بھی ازنی اہلی ان کے اہل ان کے مالکوں کی اجازت سے یہاں شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں متا کا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے اگر عمر نے مطاع وقتی نکاح حرام نہ کیا ہوتا تو دنیا میں زینا نہ ہوتا اور یہ مطاع کے جواز کی نسبت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی طرف بھی کرتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے ان کے پاس شریعت کی روح سے متا حرام ہے قرآن نے فمانب تغا وارا ازاری کا فولہ العادون سر مومنون کی آیت نمبر چھ میں فرمایا کہ اپنی نکاح شرعی میں آنے والی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا قضائے شاوت کی بھی تو یہ زیادتی کرنے والے ہیں تو متع کا اس بات کرنے والے خطا ہیں ان انقت والعیون میں امام ماوردی نے کہا حاضہ قون اللہ و المخ کی ابن عباس ان خلاف ان وہ ناب من المتحت یہ متعے کی جواز کا قول ثابت نہیں ہے ہاں جو لوگ روایت ابن عباس سے کرتے ہیں تو یہ خلاف ہے ابن عباس کے فتوی کی ابن عباس اس کے قائل نہیں تھے اگر ابن عباس نے کہا بھی تھا تو پھر رجوع بھی کیا تھا ماوردی کہتے ہیں نقط و میں ون تھا بمن المتھی کرمانی غرائب میں لکھتے ہیں وحادہ بھی اجماعل مسلمین حرام ان تمام مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ حرام ہے وہ ابن عباس ان رجان قولی ہی ابن عباس نے اپنے مطاع قول سے رجوع کیا تھا وقال ابن و عباس اور ابن عباس نے فرمایا تھا ان دموتی اپنی وفات ہونے کے وقت اللہ مین یا تو کمن قولی فلم اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اپنے اس قول سے جو میں نے مطاع کے بارے میں کیا تھا خمینی علیہ ما استحق لکھتا ہے اپنی کتاب کشف الاسرار میں مخالفت عمر با قرآن خدا کے متع زنانا کب کے بے اجمائے تمام مسلمان در زمانے پیغمبر اسلام تشریح شد متعطانی کانتا الحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای کلام از ابن خطاب عمر نے قرآن کی قرآن کا خلاف کیا ہے کہ متا کو حرام کر دیا ہے تمام مسلمانوں کے اجماع کا بھی خلاف کیا ہے اور نبی علیہ السلام کے دور میں متع ہوئے تھے یہ بالکل غلط بات ہے افطرا ہے اس خومینی عال ہیما استحق کی عمر پر کہ یہ جائز تھے عمر نے حرام ٹھہرایا اس لیے تھا کہ یہ جائز نہیں تھا حرام تھا ناجائز تھا شاہ بس وا تو ہن وجورا ہننا اور دے دو ان کو عالم بھی ایمانی کمر اللہ جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو بعض تم میں سے بعض میں سے فن کین غیر مسافی بی بیزنی ہن نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے تو جب مالک نے اجازت دے دی تو پھر مالک پہ یہ لونڈی حرام وا تو ہن وجورا ہننا اور دے دو ان کو ان کے مہر معروف ہے رواجی طریقے کے ساتھ محسنات کن نہ ہو جاؤ تم پاک دامن غیر مصافحات مت ہو جاؤ تم بد دامن داغ دار دامن لینے والی پلامتخذاتی اخدان اور مت ہو جاؤ تم پکڑنے والی چھپے دو تعلقات کو چھپے تعلقات نہ بناؤ غیر مصافحات مصافحات اے مظاہرات بزینح زنا پہ جہر کرنے والی ولا متخات اخدان مستطرات بزنا چھپ کے تعلقات قائم کرنے والی اور زنا کرنے والی نہ بنو ابو حیان لکھتے ہیں باہر محیط میں اخدان جمع خدن کی ہے وہ صدی کل مر اتی یزنی یہ عورت کا وہ یار ہے جس کے ساتھ چھپ چھپ کے وہ بدکاری کرتی ہے بار محیط میں ابو حیان نے لکھا چھپے تعلقات ولا تخذاتی اخدان اور مت ہو پکڑنے والی چھپے تعلقات کی فیدا و پس جب یہ خاوندو والی ہو جائیں لونڈیا فینا تینہ باہشن اگر پھر آئیے بے حیائی کو تو فعال ہننسفا علمحصنات من العضابی تو پھر ان پہ سزا ہے آدھی اس کی جو کہ آزاد عورتوں پہ ہے مین الزابی سزا سے آزاد عورتوں پہ سزا کون سی ہے زنا کر لیں تو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو سو کوڑے ہیں اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے اب رجم تو آدھا ہوتا نہیں ہے تو نصف و سے پچاس کوڑے مراد ہے لونڈی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو بہر حال یہ بے حیائی کا ارتکاب کر لے اور وہ ثابت ہو جائے گواہان کے ساتھ تو پھر اس کو پچاس کوڑے مارے جائیں گے رجم تو آدھا ہوتا نہیں ہے تو نصف و سے مراد پچاس کوڑے زال یہ حکم نے کا لونڈیوں کے ساتھ لیمن خشی الآنت منکم کم جو ڈرتا ہو زنا سے تم میں سے الانت الزنا امام نصفی تفسیر مدارک میں آنت اصل میں ہلاکت کو کہتے ہیں تو زنا بھی سبب ہے ہلاکت کا یا ابن قطبہ غریب القرآن میں مانا کرتے آنا تھا ازار فساد زنا سے بھی اور فساد آتا ہے تو جو زنا سے ڈرے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کر لیوان تصویر و خیر القم اور اگر تم نے خود کو بچا دیا لونڈیوں کے نکاح سے تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے یا نفی قاق الولیدی کیونکہ اگر لونڈی سے نکاح کیا تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی غلام اور لونڈیاں ہوں گی تو اولاد کو اور نسل کو غلام نہ بناؤ واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ارادہ کرتے اللہ کہ بیان کر دے تمہارے لیے اپنے احکام ویہ دیا کم سنن الدین قبل کم یہ علت ہے احکام کی اور دکھا دے تمے طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے وہ یتوبا علیہ کمر مہربانی کر دے اللہ تم پر اپنے احکام کے بھیجنے سے اور اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا اور اللہ ارادہ فرماتا ہے یتوبا علیہ کہ بہروبانی کر دے تم پر وہ یریید الدین ہے تبھی اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو داری کرتے ہیں شہوات کی ان تمیل و کہ تم میں لان کر دو میلان بڑا گناہ کی طرف میلان بڑا کیا ہے تزنو کمائے زنو میں علوسی صاحب کہتے ہیں کہ شہوتی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی زنا کرو جیسے کہ یہ زنا کرتے ہیں یا تم دین سے پھرنے کی وجہ سے اللہ کے قانون کی سے پھرنے کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ جیسے یہ کہ ذلیل ہو چکے یرید اللہ خفان کم چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے عذاب یا بوج معاشرے کا وہ خلق قل انسان و ضعیف اور پیدا کیا گیا انسان ضعیف آج عن مخالفت مخال فتل ہوا خطیب صاحب سے راجل میں لکھتے ہیں ضعیفن آج عن مخالفت مخال فتل ہوا یا یاوحلہدینہ عاجز پیدا کیا گیا ہے خواہشات کی مخالفت میں کبھی کبھی خواہشات کے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے اب گیارہواں حکم ہے نہیں آنی الاموال المحرمات حرام مال نہ کھاؤ کتاب الحقوق ذکر ہو گئے تو اب کتاب المعاملات یاوح الدینہ انولاتا لا والا اموالکم بینکم بالباطل او ایمان والو مت کھاؤ تم اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقوں کے ساتھ الان تک و تجارت مگر یہ کہ ہو تجارت ان ترازم منکم رضامندی کے ساتھ تمہارے درمیان تجارت کو خاص کیا اس لیے کہ بہترین رزق تجارت ہے الان تکو نہ تجارت مگر یہ کہ ہو تجارت رضامندی کے ساتھ تمہارے درمیان ولا تختلو انفسکم سکم اور مت قتل کرو اپنے آپ کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی مت کرو یا الا تک طلوع فسکم برتقابل آسامی گناہ کے کرنے سے اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو کیونکہ گنا کا انجام تو تمہارا قتل ہے تباہی ہے رحلمانی میں آلوسی صاحب لیتے یا لا تک طلوع فسکمن فسکم سے موراد تمہارے بھائی مسلمان ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو اللہ کا نبی رحیمہ بے شک اللہ ہے تم پر رحم کرنے والا ومیا فال زالکا یہ تیسرا زجر ہے مومنوں کو پہلا دس نمبر آیت میں تھا اور دوسرا زجر آیت نمبر چودہ میں تھا اب یہ تیسرا ہے ومیا فالزال کا جس کسی نے کر لیا یہ کام عدوانوں و ظلم زیاتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ عودوان زیاتی کرتے ہوئے و ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے عدوان عدوان دین سے تجاوز احکامات شریعت سے تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم حق تلفی کرتے ہوئے فسو فن اس لی جلدی ہے کہ داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں اور ہے یہ اللہ پہ آسان اب بشارت ان تج تنبو کبا ایرا ہو اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ گے ان بڑے گناہوں سے جس سے منع کیے گئے ہو تو نقب فران کم سیات کم دور کر دیں گے ہم تم سے تمہاری تکالیف دنیاویا اور داخل کر دیں گے تم کو متخل کریمہ داخل ہونے کی جگہ عزت والی میں جنت میں اجتناب کبائر کی برکت کیا ہے نقب فرحان کم سیات کم آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیاحت کی تکفیر کے لیے اور مغفرت کے لیے کبائر سے اجتناب شرط ہے حالانکہ یہ تو متضلہ کا مسلک ہے افواہ تو کبیرا کا بھی توبہ کے ساتھ ہوتا ہے صغیرہ تو حسنات کے ساتھ بھی معاف ہو جاتی ہے سیات تو آیت کا مقصد کیا ہے اصل میں آیت کا مقصد یہ ہے شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر سے اجتناب ہو جائے تو اللہ رب العزت ثغائر کو حسنات کی برکت سے معاف کر دے گا بڑے گناہ نہ کیے جائیں تو نیکیوں کی برکت سے چھوٹے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کے لیے توبہ ضروری نہیں ہے سورحود آیت نمبر ایک سو چودہ یہ شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا دوسرا امام کرمانی نے جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں تعویر الیتی انتچ تنیبو اکبر تنہا یعنی آشر کا نقب فران کم سے یات میں اگر تم اکبر گنا سے جو کہ شرک ہے اکبر القبائر کیا ہے شرک ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تو نقب فران کم سیات کم جنوب ہم تمہارے چھوٹے گنا تمہیں معاف کر دیں گے اگر تم شرک نہ کرو تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات نقب فران کم سیات کم سا جنوب میں آلوسی صاحب لکھتے ہیں اور قاضی صاحب نے ابو سعود نے بھی لکھا ہے کبیرہ گنا کل زم بن قورین وعید وحد عید و لعین ب نسل کتاب و سننا کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں وعید ہو سزا ہو حد ہو اور کتاب اور سنت کے نس میں اس پہ لانت کی گئی ہو اور صغیرہ اس کے علاوہ گناہ ہے لیکن ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا بڑا اور چھوٹا ہونا عامر کے اعتبار سے ہے بڑے بڑی ذات کا خلاف بڑا گناہ ہے چھوٹے کا خلاف چھوٹا گنا ہے اللہ تو بڑی ذات ہے جیسے ایک دوست دوست کو کہے پانی لاؤ وہ نہ لائے تو یہ عیب ہے لیکن چھوٹا لیکن اگر استاد شاگردوں کو پانی لے کے آؤ وہ نہ لائے تو یہ بڑا عیب ہے سمجھ میں آئے تو گناہ کا چھوٹا اور بڑا ہونا عامر کے اعتبار سے ہے اللہ احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے تو اللہ کے حکم کا خلاف بہر اعتبار بڑا گناہ ہے نو ون خلکمت خلن کریمہ ولا تمنا فضل اللہ بھی اب یہاں بارہواں حکم ذکر ہو رہا ہے نہیں آنے لو دوان زیادتی نہیں کرو تمنا نہ کرو اس درجے کا جس پر فضیلت دی ہے اللہ نے تمہارے بازوں کو بازوں پر لالی نصیب میں مکت صبو مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کیا و لنسائے نصیب میں مکت سبنا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کیا بس اللہ من فضلی ہی اور مانگو اللہ سے یعنی اللہ کے فضل سے یہ بھی تنویر ماقبل احکام پہ کسی کا حق نہ کھاؤ اللہ سے مانگو تو اللہ کے فضل سے مانگو نہ حق تلفی کیوں کرتے ہو ان اللہ بھی کل شعین عالیمہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ولی کلن جالنا موالیہ تیرواں حکم ایفا الحود اور ہر کسی کے لیے ٹھہرایا ہے ہم نے دوست ما اس سے موا وارث یعنی دوست یہ کل عرب عرب میں یہ طریقہ تھا مول الموالات دوستی کسی سے کر لیتے تھے تو اس کو بھی میراث میں حصہ دیا جاتا تھا تو ان کے لیے اللہ نے قانون بھیج دیا اگر ایک دوست ہے اور دوستی نبھانے والا ہے تو سلسِ مال میں اس کے لیے وصیت چل سکتی ہے اگرچہ وہ وارث نہیں ہے میراث میں لیکن وسیعت ہو سکتی ہے اس کے لیے تو ہر کسی لیے کے, کے لیے ٹھہرایا ہے ہم نے دوست اس میں سے کہ چھوڑا ہو ماں باپ نے اور رشتے داروں نے ولدینہ قد ایمانکم اور وہ لوگ جس نے جنہوں نے اور آگا کسان چکو ٹکڑی تا صداغی سر اللہ عزونا آغا کسان وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے یہ مستقل حکم ہے بائی بندی کا وعدہ آقد تو اس کی معاونت کے لیے وصیت کر دو نا وہ کیا ہے فاتوہم نصیبہم تو دے دو ان کو ان کی دوستی کا حصہ شاہ صاحب لکھتے ہیں فیض الباری میں شان ور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ تیسری جلسفہ دو 286 میں نصیبہم ہم اے من و اس کی امداد کر لو نا یہ تفسیر انقت العور نے بھی مجاہد سے نقل کی ہے ماوردی نے ان اللہ کا کل کلشین شہید بعض متقدمین علماء کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اس آیت میراث کے ذریعے وہ ناسخ ہے جب میراث کے حصے وارثوں کے لیے آ تو اس میں موالی کا ذکر نہیں تھا تو ان کا حصہ ختم ہو گیا ہم کہتے نہیں اب بھی یہ حکم باقی ہے وصیت مستحب ہے دوستوں کے لیے بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے الرجال رجال و قوام عالنسائی چودواں حکم ہے امیر البیت الرجل گھر کا بڑا مرد ہوگا عورت کو حاکمیت نہیں دی جائے گی قوام رجال مجالس میں مدارس میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا ہے اسی لیے اختیار اسی کا ہے حاکمیت کا عورت کو لیے حاکمیت کا کوئی اختیار نہیں و قوام عالنسا قوامن کا قیام اللہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے ملک کا تو اسی طرح مرد بادشاہ ہوگا گھر کا مرد حاکم ہے عورتوں پر بما فضل اللہ اس کی دو وجہ ایک کسبی اور ایک وہی وہ بھی وجہ یہ ہے کہ رجال قوامون عالث ہیں اس لیے کہ فضل اللّہ بادہ بادن فضیلت دی ہے اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے عورتوں پر اب عورتیں جا کے اللہ کے در میں احتجاج کریں وہ بھی مان فکو منم والی یہ قصبی فضیلت ہے اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے مرد نفقا کما کے عورتوں کو لا کے دیتے ہیں اب جب عورتیں بھی کمانے کے لیے نکل جائیں تو پھر اپنا جسم اپنے اپنا جسم اپنی مرضی والے نعرے لگائے گی فس صالحاتو قان طاطن حافظات الغبی بیما حافظ اللہ ہو پس نیک عورت آجیزی کرنے والی عورتیں حافظاتن حفاظت کرنے والی مال اور اولاد کی اور عزت کی خاون کے لل غیبی خاون کی غیر موجودگی میں بیما حفیظ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی خاون کے ذریعے والی اور وہ عورتیں تقافونہ نشوز کہ تم ڈرتے ہو ان کی بد اخلاقی سے فائزو ہنت ان کو نصیحت کر دو یہ عورتوں کی اصلاح کے چار طریقے بیان ہو رہے ہیں پہلا طریقہ ان کو نصیحت کر دو بد اخلاق عورت ہے اس کو نصیحت خیر خواہی کے ساتھ نرمی کے ساتھ سمجھا دو صحیح ہو جا تعدیب دوسرا اگر نہ سمجھے تو وہ جرو ہن فل دور کر دو اس کو بستروں سے اس کو بستر سے دور کر دو یہ نہیں کہ تو بستر اٹھا کے چلے جاؤ نہیں اس کو نکال دو بسترے سے ہٹا دو اتار دو وہ جرو ہننا فلم اور جدا کر دو ان کو بستروں میں وہ اگر سمجھ گئی تو ٹھیک ہے نہ سمجھی تو تیسرا طریقہ مارو اس کو یہ زرب تعدیب ہے تو یہ تادیبن عورت کو مار سکتا ہے لیکن اگر آج مارو گے تو عورت جا کے تھانے میں رپورٹ دے دے گی کہ مجھے شوہر نے مارا ہے کیونکہ اب تو یہ الٹی ہے گنگا آج چل رہی ہے سمجھ میں میرے کچھ آتا نہیں ہے ابن کثیر لکھتے ہیں رجول قیمن عالل مر آتی یعنی ہوا رئیس و کبیرا والحاکم حاکم عالیہ و معدب ہوا رج القیم ہے عل حاکم ہے رئیس ہے کبیر بڑا ہے حاکم ہے اس عورت پر معدب ہوا اس کو تادیب دینے والا سمجھانے والا ہے و لہٰذا کانتی نبوت و مختص تم بر ری اسی وجہ سے تو نبوت مردوں کے ساتھ خاص کی گئی وہ کزال کل اور اسی طرح بادشاہی بھی مردوں کا حق ہے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لینا قومن ول امر امرا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائے ابن کثیر نے یہاں یہ حدیث ذکر کی امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ رجل کی قیم ہونے کے لیے امرین علتین ذکر کیے قرآن نے ایک علم اور دوسرا قدرت بما فضل اللہ فضیلت بر علم و بما فکو نام عالم قدرت ہے مال کمانے کی پھر لکھے والا شک کا اناقول اور رجالی و علوم اکثر اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کی عقل اور علوم زیادہ ہوتے ہیں عورتوں سے والا شک کا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ان قدرت مال العمال شاقت اکمل کہ قدرت اعمال شاقہ پر مشکل اور گران کاموں پر کرنے کرنے کی قدرت مردوں کی ہوتی ہے اکمل و فلحاظ سببین حسلت الفضیلت الرجالسا ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے تفصیر کبیر پھر امام نصفی بہت اچھی وضاحت کرتے ہیں یہاں مدارک تفسیر سادی اور معالم اور دوسرے مفسرین میں بھی اچھی گفتگو کی ہے لیکن آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے کل کے درس میں میں نے چھوٹی سی آواز تیز کی تھی اس وجہ سے میرا سینہ خراب ہو گیا تو مرد عورت کو مار سکتا ہے تادیباً ایسی مار نہیں دے گا کہ اس کے کسی اندام کو توڑ دے اسے زخمی کر دے خون نکال دے نہیں تادیباً مارنا حدیث میں آتا ہے انفق فق علا کا منتولی کا ولا طرفان ہم آسا کا اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچہ کیا کرو اور ان سے آسانہ نہ اٹھاؤ ادب کی وجہ سے تو علما نے لکھا ہے مستحب ہے کہ گھر میں ظاہری کسی جگہ پہ آساب پڑی ہو لٹکتی ہوتی ہو کہ عورت چلتے پھرتے اسے دیکھے اور اس سے تمبی حاصل کرے وز ربو ہو نوی وق ہے وہ اگر تابے کر دین عورتوں نے تمہاری تابے کر لی یعنی بد اخلاقی چھوڑ دی تو فلا تبغل ہند سبیلا مت تلاش کرو تم ان پر راستہ طلاق کا چوتھا آخری راستہ پھر طلاق کا ہی رہ جاتا ہے اگر ان تینوں راستوں سے اصلاح نہ ہو تو پھر طلاق کا راستہ ان اللہ کا نہ علی یقینا اللہ ہے اونچے مر والا بڑی شان والا و ان تم شاقبین ہما فب آسو حکم من اہلی اگر تم ڈرتے ہو خلاف کا ان دونوں کے درمیان عورت اور شوہر کے درمیان اختلاف سے تم ڈرتے ہو اختلاف آ گیا ناچاکی ہے تو فباسو حکم امنا لی بھیج دو ایک حکم مرد کیا حل سے وہ حکم امنا اور دوسرا حکم عورت کیا حل سے این اور عیدا یوفق اللہ ہوبۂ اگر یہ ارادہ کریں اصلاح کی تو اللہ موافقت لے آئے گا ان کے درمیان شوہر اور بیوی کو پھر موافق کر دے گا جب خروج کا واقعہ ہوا تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ شعری جب حکم بنے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن لاس حکم بنے تھے تو خارجوں نے کہا انحکم اللہ للہ ہم ابو موسا کو اشر اشری کو حکم نہیں مانتے عمر بن ابنلاس کو بھی نہیں مانتے حکم اور فیصلہ تو اللہ کا ہوگا تو ابن عباس نے یہ آیت پڑی تھی کہ دیکھو ظالموں مرد اور عورت کا اختلاف آ جائے تو اللہ نے کہا ایک حکم مرد کے احل سے اور دوسرا حکم عورت کے احل سے لے آؤ تو وہ فیصلہ کر لیں گے تو یہاں بھی حکم مقرر کرنا قرآن کے خلاف نہیں ہے ان اللہ کان نا علیمن خبیرہ بے شک اللہ ہے جاننے والا خبردار وابد اللہ ولا تشرکو بھی ہی یہ سولوا حکم ہے تنویرن اعلی ماسبا کا اور آخری حکم احکام اصلاح معاشرہ کے شروع ہے لیکن معاشرے میں اصلاح کی بنیاد توحید کا عقیدہ ہے تو آب اللہ عبادت اور بندگی کرو ایک اللہ کی کئی عقیدے کو بھول نہ جاؤ ولا تشریکو بھی شعی اور ہی صدار نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی انخت والون میں امام ماوردی نے لکھا ہے عیسائیت میں اللہ نے چار قسم کے شرک کی رد کی ایک الشرا کو العبادت دوسرا والراء فی الربوبیت تیسرا الشراء فی فلولوحیتی اور چوتھا والی کو فی سلطانی شرک فل فی, فی الربوبیت فی فلولوحیت اور فی السلطان فی الحاکمیت ان چاروں کی رد اللہ نے کر دی تو چار درجات عبودیت کے بیان ہوئے الوفا بالعہود وعدے پورا کرو ور رضا موجود جو فیصلے اللہ کے ہیں اس پہ رضا کا اظہار کرو والحفظ للحدود اللہ کے قانون کی پابندی کرو و صبر المفقود اور جو نہیں ملا تمہیں اس پہ صبر کرو آیت میں دس مسائل ہیں چار قسم کے شرک کی تردید ہے اور چار درجات عبودیت کے بیان ہو رہا وابد اللہ ولا تشریکو بھی شین بندگی کرو اللہ کی اور حصدار دار نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی اور والدین کے ساتھ احسان کرو رشتے داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ولجارز القربہ اور پڑوسی کے ساتھ جو نزدیکی اور قریبی ہے ولجار الجنوبی اور وہ پڑوسی طرف والا جنوب صاحب و بل اور پہلو کا ساتھی پہلو کا ساتھی صاحب و جم اس کے ساتھ احسان کرو پہلو کا ساتھی کون ہے بیوی ہے نا تو اس بیوی کے ساتھ احسان کرو یہ تیرے پہلو کی ساتھی ہے یا صاحب و بل جم سے مراد درس میں شریک ہے درس طالب علم تمہارے ساتھ شریک ہے بیٹھا ہوا ہے تو برابر کا رفیق یا صاحب بل جم سواری میں تمہارے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ساتھی کا خیال کرو اور مسافر کا خیال کرو اس کے ساتھ احسان کرو وہ ماما لکت ایمان حکم اور ان جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو کہ مالک ہوں تمہارے ہاتھ ان کے ما ملکت مان کی ایک تفصیر جانور بھی ہے اور ایک تفصیر غلام اور لونڈیاں نوکر وغیرہ بھی ہیں ان اللہ اللہ حب منقانہ مختالاً فخورہ بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اس سے جو تکبر کرنے والا ہو فخری کرنے والا ہو و الجار یعنی غیر نصبی یا غیر مسلم پڑوسی یا وہ پڑوسی کے جس کے ساتھ تیری دیوار گھر کی نہیں لگی و صاحب و بل جمب الشری یا القاعد الاجم بھی کفی مجلسن ماوردی مدارک نے مانا کیا اور ماوردی لکھتے ان نقط و العین میں الرفی قفر او انحا زرجول اللہ تکونفی جم بھی ہی اور اللہ علزم کرجا انف ماملکت ایمانکم غلام لونڈیاں کنیزیں نوکر جانور سب اللہ محبت نہیں کرتا مختالا مختالا مختال کسے کہتے ہیں یعنی متقبراً تکبر کرنے والا فخور دوسروں کو ہلکا اور حقیر سمجھنے والا دوسرے پہ اپنے احسانات جتلانے والا فخور اللہ یہ وہ لوگ ہیں یہ چھ آیتیں مومنوں کے لیے زواجر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں ویا مرون سبل بخلی اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا بخل یہاں بخل بالمال والعلم دونوں مراد ہے قاضی صاحب لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں لا بخلا فوق امسا کے لم اس سے بڑا بخل کچھ بھی نہیں کہ تجھے اللہ نے علم دیا ہے اور تو وہ علم دوسروں تک نہیں پہنچاتا پھر لکھتے ہیں البخلو ایا کو لینفسی ولا ولو غیرو و اللہ یا ولا یو کلو و سہا ایا کولا و یو کلو وجودا اللہ یا کولا ولا ای کلا ولا یا کولا چار باتیں قرآن ذکر کرتا ہے ایک بخل ہے خود کھائے دوسروں کو نہ دے دوسرا شح ہے خود بھی نہ کھائے دوسروں کو بھی نہ کھلائے تیسرا سخا ہے سخا خود بھی کھائے دوسروں کو بھی دے اور چوتھا جود ہے خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے جود سخا کے عالم عالم مرتبے کو کہتے ہیں تفسیر مدارک امام نصفی کی اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور چھپاتے ہیں وہ آتا ہم اللہ من فضلی جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنی فضل سے اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب شرمانے والا رسوا کرنے والا اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریاانہ سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا امینون نب اللہ ولابل آخر اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نا آخرت کے دن پر اور وہ کہ ہو گیا شیطان اس کا دوست تو بہت برا دوست ہے یہ شیطان جس کا دوست شیطان بن جائے ماضا علیہ مور کیا ہوا ہے ان پر اگر یہ ایمان لیات اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ نے تو لو شرطیہ جواب شرط معذوف ہے لکانہ خیر اللہم اگر ایسا کرتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا اور اللہ ہے ان پر جاننے والا ان اللہ لا ازل بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی ایک ذرے کے برابر اور اگر ہو ایک نیکی تو دو چند کر دے گا اس کو ویوتی یوتی مل دونوں اجر نازیمہ دیکھ دے, دے گا اللہ اپنی طرف سے اجر بڑا اب تخفیف اخرئی فقیفاتو کیا حال ہوگا ازاج نابن کل امت بھی اذا ازاج من کل امت شہیدن جب لے آئیں گے ہم ہر امت میں سے گواہ کو وج ناب اولا شہیدہ اور لے آئیں گے ہم آپ کو ان موجودوں پر گواہ نبی علیہ السلام نے ابن مسعود سے فرمایا تھا اے ابن مسعود ذرا قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں ابن مسعود نے کہا کہ فاکر و علیہ کیسے آپ کے سامنے قرآن پڑھوں کہ یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے ہم نے آپ سے سیکھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان نیوری دوانہ سمامن غیر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سے کسی شاگرد سے ساتھی سے قرآن سنوں تو ابن مسعود نے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت شروع کر دی سورے نے سے جب اس آیت تک پہنچے فقی فیم شاء اللہ تو فیدہ آئینہ ہو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آن سودہ سے تپک رہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ہادا شاہت علامن انا بینا اظہوری ہم بمن لم ملم آرا بخاری دوسری جلسفہ چھ 665 پینسٹھ پہ یہ حدیث ہے ابن کثیر نے بھی یہاں ذکر کیا اے اللہ میں موجود ہوں تو ان پہ گواہ ہوں جن کو میں نہیں دیکھتا تو ان پہ میں کیا گواہی کروں گا کیا حال ہوگا جبکہ لے آئیں گے ہم ہر امت میں سے گوا ایک گواہ اور لے آئیں گے آپ کو ان موجودوں پہ گواہ اس دن چاہے گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی فرمانی کی رسول کی لو تو سوآبی ہم کاش کے ہموار ہو جائے ان پہ زمین یعنی یہ زمین میں دھنس جائیں اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی یا یوحلدی نا امن یہ تادیب ہے مومنوں کو او مومن اللہ تقرب السلا نزدیک نہ جاؤ نماز کے وان تم اس سال میں کہ ہو تم نشے میں نشے کی حالت میں نماز کے نزدیک نہ جاؤ امام شافی فرماتے اصلاد سے مراد مواز یا مسجد نہ جاؤ اور احناف کہتے سلاد سے مراد نماز ہے تو آیت میں دو مسئلے ہیں نشے کی حالت میں نماز کے نزدیک نہ جاؤ حتا یہاں تک کہ ما تقولون تم جان لو وہ جو تم کہتے ہو اب نشے میں تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو سمجھتے نہیں کیا کہہ رہے ہو تو اس لیے نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو دوسرا مسئلہ ولا جنوبن اور مت جاؤ نماز کے نزدیک جنابت کی حالت میں حد تک اللہ ابری سبیل مگر یہ کہ گزرنے والے ہو راستے سے راستے سے گزرنے والے ہو مسجد سے راستہ ہے تو خیر ہے راستے کا استعمال کر سکتے ہو حتیٰ تس یہاں تک کہ تم غسل کر لو اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو یا پانی ہو استعمال کی قدرت نہ ہو ان کن تم اگر ہو تم بیمار او سفر ان اور یا ہو تم سفر پر اور پانی نہ ہو او جا حدم ان من کم تھی یا آ جائے تم میں سے کسی ایک کو من الغائتی تھی بولو برا سے غائت چھوٹا بڑا پیشاب اولامس تم ان نسایات جمع کر لو تم اپنی بیویوں کے ساتھ فلم تجید مان تو نہ پاؤ تم پانی پھر فتیمم سعید طیبا پھر تم قصد اور ارادہ کر دو مٹی پاک سے یعنی تیمم کر لو احناف کے نزدیک نفس سے وجہ عالل ارد پے تیم جائز منجن الارض اور دلیل ہے اس کے لیے وجو ایلتلیل اردو مسجد و تو ہورا حدیث میں آتا ہے بس یہ حدیث دلیل ہے نا کہ زمین کا جو منجرسل ارد وہ ریت ہو مٹی ہو یا وہ چونا وغیرہ ہو اس سے تیمم جائز ہے منجرسل ارد فمس بھی کم تو ہاتھ پیرو اپنے چہروں پر ایک دفعہ ضرب زمین پہ اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا وایدی کم اور اپنے ہاتھوں پہ بس یہ تیمم ہے غسل اور وضو دونوں کے لیے حدث سے اکبر اور اصغر دونوں کے لیے ان اللہ کانا افواً غفورا یقیناً اللہ افواہ کرنے والا بخشنے والا ہے اب زواجر بارہ آیتوں میں اہل کتاب کے لیے آیتوں نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب میں سے نصیب منل کتاب یعنی بس کچھ صورتیں اور آیتیں یاد کی ہوئی ہیں انہوں نے بغیر سمجھنے کے حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ آ جائیں گے قرب قیامت میں فتنوں کے دور میں کہ وہ قرآن کو پئیں گے جیسے دودھ پیا جاتا ہے دودھ کے پینے کی طرح تو پھر خود ہی وضاحت فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ دودھ کے پینے کی طرح قرآن کو پڑھیں گے مطلب یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں گے اس کو سمجھیں گے نہیں بس آوار بہتر رہی نو یہ یش ترونت و یہ پسند کرتے ہیں گمراہی کو اور ارادہ کرتے ہیں کہ گمراہ کر دیں تمہیں سیدھی راہ سے اور اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اب تسلی اور کافی ہے خاص اللہ ذیمہ دار وقف آب اللہ نصیر اور کافی امداد کرنے والا بعض ان لوگوں میں سے اللہ اکبر جو یہودی ہیں حرف ان کلیما اما وازی ہی جو وہ پھیرتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنے مرادی مانا سے وہ یقول سمیانہ واسینا اور کہتے ہم نے سن لیا آپ کی بات کو واسینہ اور نہیں مانتے ہم نا فرمانی کر لی ہم نے وسما غیر مسمین اور سن لے آپ ہماری بات غیر مثمین اس حال میں کہ آپ نہ سننے والے ہوں اچھی بات کو و رائنن اور آئینن الفاظ مشتبے کہتے ہیں لئیم بلسنتیم اپنی زبانوں کو موڑنے کے ساتھ ہم نے سر بکر کیا ہے تو ایک سو میں اس کی تفصیل کی تھی آئی الدین لا اللہ تقولہ تو اسلف الخطاب ہونا چاہیے و تان ف دین اور تان کرتے ہیں دین میں تان ف دین کیا ہے جنہوں نے دین پہنچایا ہے صحاب کرام ان کی تان و تشنی کرتے ان کو برا بلا کہتے ہیں یہ تان انف دین ہے جنہوں نے دین پہنچایا ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں شیخ غلام النصیر چلاسی بابا فرماتے ہیں نیست مدھ شاہ بجز مدح ہے رسول نیست مدی شاہ بجز مدے رسول تانا برشاں عادت مردے جہول تانا برشاں تانا بر پیگم برست آچ گفتہ شاعری گویم درست نیس جز افسانہ تاریخ وطن ایچنی تاریخ در پی پیگن صحابہ کی تعریف رسول کی تعریف سے جدا نہیں ہے صحابہ کی تدخیص کرنا اور تان کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے تانا بر شان تانہ بر پیغمبر است صحابہ پر تان تشنی کرنا حقیقتن پیغمبر پہ تان و تشنی کرنا ہے ہاں یہ تو تمہیں شاعری لگ رہی ہے لیکن آنچ گفتہ شاعری گویم درست یہ سچ کہہ رہا ہوں نیس جز افسانے تاریخ وطن اگر تم تاریخی روایات کے سہارے صحابہ کی تان و تشنی کرتے رہو گے تو میں کہتا ہوں یہ چونی تر تاریخ در آتش فگن ایسی تاریخ جس میں صحابہ کا بورا کہا گیا ہو اسے آگ میں جلا دو آگ میں جلا دو میں ایسی تاریخ کو نہیں مانتا تانن فدن علوم اگر یہ لوگ کہتے سمعنا ہوا تانا نے سن لیا اور تابے داری کر لی اور سن تو اچھی باتیں اچھی خبریں ونظرنا اور ہمارا لحاظ کر دے لکانا خیر اللہم تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے ان کے لیے واقعم اور بہت درست اور مضبوطی کا سبب ولاک اللہ لیکن اللہ نے لانت بھیجی ہے ان پر بھی کفریم ان کے کفر کی وجہ سے تو یہ ایمان نہیں لاتے اللہ کلیلہ مگر ان میں سے تھوڑے یا اللہ کلیلہ مگر یہ تھوڑے وقت کے لیے ایمان لاتے ہیں علی مران آیت نمبر 73 یا تھوڑے احکام پہ ایمان لاتے سورہ بقر پچاسی میں آپ نے پڑھا فتو مینون نبی باد ال کتابی و تکفر نبی باد یا قلیلہ تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں سورہ نساء 155 نمبر پچپن میں آ جائے گا ان شاء اللہ یادین کتاب الکتاب وہ لوگوں جن کو دی گئی ہے کتاب ایمان لیا اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے تصدیق کرنے والے اس کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ نت میں سب وجوہ ہم ہموار کر دیں گے چہروں کو تو فنار فن فناردہ دیں گے واپس کر دیں گے ان کو ان کے پیٹوں کی طرح چہرے کی پیٹ گردن کیا معنی یعنی مسخہ کر دیں گے جس طرح گردنوں میں نقش و نگار نہیں ہوتے اس طرح ان کے چہروں کو مسخہ کر دیں گے او نل آنا ہم کمال آنا یا لانت بیچ دیں گے ہم ان پر جیسے لانت بیجی تھی ہم نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پر اور ہی ہے امر اللہ کا مفرولہ ہونے والا ان اللہ علیہ فرعشر یشرک ہی بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ شریک سے رائے جے اللہ کے ساتھ وہ یک فرما دون ازالی کریم شاہ اور بخشش کرتا ہے ان گناہوں کی جو اس سے علاوہ ہوں شرک کے علاوہ ہوں جس کے لیے چاہے شر کے علاوہ حقوق اللہ میں سے جسے چاہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی اہل کتاب دوسرے گناہوں کے ساتھ ساتھ شرک کا عظیم گناہ بھی کیا کرتے تھے وہی شرک بلّۂ فقط افطرا عسمن عظیمہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو یقیناً باندھ دیا بنا دیا اس نے گناہ بڑھا یہاں افطرا اسمن عظیمہ فرمایا اور سورہ نساء 116 نمبر آیت میں اسی آیت کے میں اسی طرح آیت ہے اور ترتیم میں فقط ذل زلَّ ضلع المبعیدہ کہا یہاں مولویوں کا بیان ہے اہل کتاب کا اہل کتاب بناتے ہیں شرک کو افطرا اس لیے کہا وہاں امیوں کا بیان ہے اور امی بناتے نہیں خود مبتلا ہوتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے الحم ترئی اللہ دینوزک کونان فسما تو نہیں دیکھتا ہوں لوگوں کو جو پاک پاک کرتے اپنے آپ کو بلی اللہ حوزک کی شاہ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ ظلم نہیں کرتا فتیلہ ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ معمولی سا فتیلا ان کے ساتھ معمولی سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا تین الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں ایک فتیل ہے ایک نقیر ہے ایک قتمیر ہے یہ تینوں کھجور کی ہڈی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں فتیل کھجور کی ہڈی کے درمیان میں ایک باریک ستار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فتیل نقیر خجور کی ہڈی کی پشت پہ ایک باریک سا نقطہ ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں ہر ہڈی پہ ہوتا ہے اور قتمیر خجور کی ہڈی پہ پتلا سا پردہ ہوتا ہے جلے اسے قتمیر کہتے ہیں یہ تینوں الفاظ قرآن قلت کے معنی میں استعمال کرتا ہے قلت کے لیے ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ معمولی سبھی دیکھو کیسے بناتے ہیں اللہ پہ جھوٹ اور کافی ہے ان کے لیے یہ گنا ظاہر علم تری اللہدینصیب امن الک کتاب آئے تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب میں سے یوں امین بل ایمان لاتے ہیں یہ بل جب تعبوت سحر پر اور غیر اللہ پر ان کا عقیدہ اور ایمان سحر پہ ہوتا ہے و اور شیاطین پہ ان کا عقیدہ اور ایمان بنا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب بھی دی گئی ہے یا جبت سے مراد بت ہیں اور تاغوت سے مراد شیاطین ہیں شاہ صاحب مانا کرتے عبد القادر محدث سے دہلوی رحمت ایمان لاتے ہیں یہ بتوں پر اور شیطانوں پر اور کہتے ہیں ان لوگوں کو تاغوت مجاہد مانا کرتے ہیں کل من مندون اللہ اسے تاغوت کہتے اور کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے ہا اولا ہدا مین اللہ منو سبیلا کہ یہ کافر بہت ہدایت یافتہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہے سبیلا راہ کے اعتبار سے اولا اکل الدین اللہ اللہ ہوئی وہ لوگ ہیں جن پہ لانت ہے اللہ نے اور جو کوئی وہ کہ لانت بیج دے اللہ اس پر تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی امدادی ام حمن نصیب آئے ان کے لیے حصہ ہے من الملک اللہ کے اختیارات میں سے اگر ہوتا تو فیض اللہ یوتون الناس سنقیرا تو نہ دیتے لوگوں کو ذرہ بر ام سدون الناس سا اللہ من فضلی ہی آیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس درجے پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اللہ نے کسی کو درجہ دیا اور حاسدین حسد کرتے ہیں عالیہ کتاب ان میں بہت حسد تھا حدیث میں آتے اللہ تباغز ولا تحاسدو ولا تدابرو وکون و عباد اللہ خوانسرا خاف ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو ایک حسد نہ کرو ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کر دے فقد آ تینہ ابراہیم البراہیم آل الکتاب تسلی یقیناً دیا تھا ہم نے عالیہ ابراہیم کو کتاب الحکمت اور ان کو نبوت دی تھی وہ آتینہ ملک کا اور دیا تھا ہم نے ان کو ملک کا ان کو دی تھی ہم نے بادشاہی بہت بڑی من امن ہمن امن بی اور بعض ان میں سے وہ ہے بعض انہل کتاب میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے بھی ہی اس قرآن پر بی ہی نبی علیہ السلام پر امن ہمن سدان ہو اور بعض ان اہل کتاب میں سے وہ ہیں جو پھر گئے اس قرآن اور نبی علیہ السلام کے ایمان سے ان پر ایمان لانے سے صد متعدی اور لازمی دونوں طریقوں سے مستعمل ہوتا ہے بند ہو گئے یا بند کرتے ہیں لوگوں کو قرآن سے اور نبی علیہ السلام سے وہ کفا بھی اور کافی ہے جہنم جلانے کے لیے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں پر جلدی ہے کہ داخل کر دیں گے ان کو جہنم میں کلّما نذی ہر بار کہ جب پک جائیں ان کی ان کے یہ چمڑے نز جد جلودہ اے احترقت جلودن جد ددن جلودن فو من غیر حالیہزداد التحابً و عقادن فمن حیث التحدید غیر علی من احترقت ومن حیث العین ہوا امام امام ماتھوریدی تعویلات میں فرماتے ہیں جب ان کے چمڑے پک جائیں جل جائیں تو اس کی جگہ دوسرے چمڑے لے آئیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ان چمڑوں کو بار بار تازہ کریں گے کہ ان کے لیے عذاب تحدید بڑھتا رہے یہ نہیں کہ چمڑے حقیقتاً بدلیں گے یا بعض مفسرین کہتے خلق نہ لہم جلو دن رہا پیدا کر دیں گے ہم ان کے لیے دوسرے چمڑے دوسرے ابدان اس کے علاوہ لیزوق اللہ اس لیے کہ چکھ لیں نیا نیا عذاب ان اللہ کا عزیزا حکیمہ بے شک اللہ ہے غالب حکمتوں والا والذین انعام نور وہ لوگ جو ایمان لیائے وامل الصالحات اور انہوں نے عمل کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سن الدل و حم جنت ان تجریم انہار جلدی ہے کہ داخل کر دیں گے ان کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے یہ اس جنتوں میں ہمیشہ ان کے لیے ہوں گی ان جنتوں میں ازوا جم ان بیویاں پاک پاک ون اد خل و اور داخل کر دیں گے ہم ان کو آرام لمبے میں ذلن ضلیلا لمبا آرام زلال سے مراد آرام ہے کیونکہ عرب میں دھوپ بہت گرم اذیت ناک ہوتی ہے تو لوگ سائے میں آرام حاصل کرتے ہیں امام راجی تفسیر کبیر میں یہ معنی کرتے ہیں اور زل سے مراد سایہ بھی ہے سور رات کی آیت نمبر پینتیس میں آتا ہے تو جنت میں تو آ آ دھوپ نہیں تو سایہ کس چیز کا ابو ابویا الصاری فرماتے ہیں فتح الرحمن میں کہ داخل کر دیں گے ہم ان کو ذل الزریلا لمبے آرام میں آج درس مختصر کرتے ہیں جمعہ بھی تھا اور میری طبیعت بھی ناساز ہے دعا کیجئے کہ اللہ شفا عطا کرے سارے بیماروں کے سمیت عقول القول ہاداستفر اللّہ علی وقم و علی سامسلمین هو الغفور الرحیم رب الناس علی کا لا کاشف له اللہ کا الا انت اللہ مشف مردانہ و مرد المسلمین اللہ مشفینہ اسقامنا اللهم انا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجزام ومن سيل الاسقام يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين يا اكرم الاكرمين لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله صل الله تعالى على خير خلقي محمد وعليه واصحابه اجمعين